السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الذي ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير المتعالين الشريك والشبيه والبديل والنذير الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى وَالَّذِي أخرج الْمَرْعَةِ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَامًا الحمد لله الذي لا نقصي ثناءً عليهم وهو كما أثناء على نفسهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشير ونذيرًا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 وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رجدناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممن فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بعكم الحاكمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سام رمضان إيمانا ورح تسابا وکالبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و, ان بعثني للناس رحمه او قال علی و میرے محترم بھائی اور دوستوں اللہ تعالی نے انسان کو جسم اور روح سے بنایا ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں ان دونوں کے لیے الگ نظام ہیں ان دونوں کی الگ ضروریات ہیں جسم کو مٹی سے بنایا ہے ولہ خلق تو راک پھر مٹی میں سے غذا کو نکالا ہے ولاق خلق نل انسان پھر اسے ایک نطفے کی شکل میں رحم میں ٹھہرایا ہے جنات فتن فی قرآار پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا علاقر ان معلوم ایک مقرر مدت تک فقدرنا اور یہ سارا اندازہ تقدیر میرے اللہ کا تھا فن القاد روم تو کوئی ہے تیرے رب جیسا ایسا بنا کے دکھا دے ثم خلقنا فتح القا پھر اس گندے پانی پر اللہ نے تجلی ڈالی اور اسے ایک جونک میں بدلا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پھر اسے ایک لوتھڑے میں بدلا فقلقن المد عید ہڈیوں کو پرویا فقل پھر اس پر گوشت کو چڑھایا آخر پھر خوبصورت شکل عطا فرمائی علم اللہ عی نین آنکھیں زبان ہدینا ہوں نجدین اور دنیا میں دو راہیں ایک حق کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ یہ انسان کی تخلیق ہے کہ اللہ طلب مختلف جگہوں میں مختلف انداز میں ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتے قطع ال انسان اکفارا میرے بندے تو کتنا نا شکرہ ہے کتنا نا شکرہ ہے مین ائی ان گھنٹوں تو شیشے میں دیکھتا ہے دیکھتی ہے کیسا لگ رہا ہوں کیسی لگ رہی ہوں کبھی یاد بھی آئے کہ بنا کس سے ہے تیرا کیا ہے؟ مِن ایشن ان خالا یا وقف ہے کہ تلاوت کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے پھر ہتھوڑا اٹھائے اور مارے متکبر کے سر میں اور کہے من کہاں ٹھہرنے کا حکم ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو تیزی سے نہ پڑھو روکو شیشے میں دیکھنے والے غور کر تو ایک گندہ پانی ہے خالہ کہو بنایا المیو کو نت فتن من منی یہ کیا تو ایک بہتا ہُوا گندہ پانی نہ تھا تم مکان اعلی قطن کا فسو فضا المین حضی نے والا اسی گندے پانی پر تجلی ڈالی تو لڑکی بنا دی تجلی ڈالی تو لڑکا بنا دیا یہ بولے میں یہ شا اناسا چاہا تو بیٹیاں دے دی بولے شا ذکور چاہا تو بیٹے دے دیے اور یو ضوج و ہم تو کران ہوں چاہا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیے وہ یارو میں یا شاہ و عقیمہ جب چاہا تو بے اولاد کر دیے لگا زور نہیں دیتا انسان دو چیزوں سے بنا ہے اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان کیا خلقه فقدره ثم يسره ثم اماته سم ثم اذا شاء انشر یہ ایک انداز ہے دوسرا انداز السو و والذی قدر فہد اخرج المرع جزمر فضا غساخوا یہ ایک اور انداز سے ہے ولقت خلق السانتنفین فی قرار خلق نطفت علق فلقن فلق نل مرغت آخر فتح بار احسن الخلطین یہ ایک اور انداز ہے ان خلق نل انسان ام شاجن فجا اللہ ثمی ام یہ ایک اور انداز ہے تو اللہ نے میری تخلیق کو جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا اور روح کے بارے میں سناٹا خاموش بناف خفی ہے میں روحی ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے جب تم چار مہینے کے ہوئے تھے تو میرا امر تیرے اندر داخل ہوا آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے زندگی کس چیز کا نام ہے میڈیکل سائنس نہیں جانتا اور موت کس چیز میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں موت کس چیز کا نام ہے میڈیکل نہیں جان دو سو جواب دو سو جواب میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے موت کسے کہتے ہیں یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے اور وہ دو سو بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ایک بھی ٹھیک وہ جب وہ زندگی ہی نہیں جانتے تو موت کیسے جانے گی جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانے گیس وہ تو بیچ میں ایک تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سن اور آپ ساری لا رہا ٹھیک کہہ رہا ٹھیک کہہ روح کیا ہے خاموشی ہے لیکن اللہ کا عمر ہے اندر ڈالا اور حرکت شروع ہوگی <تصفح> علمت تو کل جلوس فی بطن امک میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں کھیلنا سکھاتا ہوں اور پوری دنیا تیرے لیے آباد کر دیتا ہوں لم ازل ادبر برفی کا تدبیر مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے انفس تو ارادتی فیک اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر انس زندہ لانا ہے مردہ نہیں لانا لوتھڑا نہیں لانا زندہ باہر لانا ہے تو پھر تم مسیر یا سارا پھر میں راستہ کھولتا ہوں پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے لَا لَكَ سِنٌ تَقْتَعْ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْتِشْ وَلَا لَكَ رَيْلٌ تَمْشِ تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے تیرے موں میں دانت نہیں تو کار سکے تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تو چل سکے تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرا پیشاب تیرا پخانہ تیرے اوپر ہی ہو، ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں ادر تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے میں وہاں دودھ کے دو چشمے تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں فہلی اقدال کا غیر کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے کوئی اور ہے تیرے رب کے سوا کوئی اور اللہ ہے اللہ سوا. ہاں صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے ہمارا محبوب بھی ہے میرا بنانے والا ہے ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس سے رگے عشق بیدار ہوں قرآن فک ہی انداز میں پڑھا مسئلے مسائل کے انداز میں پڑھا یہ کلا میں ہے ایسے تو پڑھائی نہیں کلا میں عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ پھڑک اٹھتی دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بچتا ہے اور وہ قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں کوئی اور رگ چھ... راگ چھیڑو گے دل کے تاروں پر تو وہ تار ہی ٹوٹ جائیں گے دل کے تاروں پہ صرف قرآن کے نغمے قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں جو مچلتے بھی ہیں جو سارے وجود کو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں آآ آآ عَلَى ذَلِكَ أحْدٌ غیرِ کوئی اور ایسا کر سکتا ہے کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے پھر وجا الطول کا خانہ انفی صدر پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا ابھی یہ قرآن نہیں ہے اب یہ حدیث بتا رہا ہوں وجا کا حانا انفی دو ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں لا یا کو لان ہتھا تشبرہ ولا یا نام ہتھا تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے یہ فرق کیسے ہے یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے یہ ذاتی نہیں ہوتی اللہ ڈالتا ہے وَإن كادت اللہ موس علیہ السلام پھر ان کے گھر میں آگے اب انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ساری عورتیں آ کے تھک گئیں نہیں پیا تو ان کی بہن نے کہا دالا نہ ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں اس کو پلا سکتے ہیں کہ بتاؤ تو اب ام میں علیہ السلام اسلام کی ماں کو بلایا گیا موس علیہ اسلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا دریا میں بہایا اور انتہائی پریشان کہ اب یہ بچے گا مرے گا کدھر جائے گا کیا حال ہوگا تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہے ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے بے وہ اپنے مام ہونا چھپا سکتی بے کتنے کو بناوٹ کر لے گی کتنے کو اداکاری کر لے گی بادن ہوا کا صبر عملم تصبرا وہ بکا کا علم یجری دم کا اوجرا کم غر صبر کا وقت ساموں کا صاحبہ لما را و فی الحشا مالا یورا امر تو اپنے نہ چھپا بھی جسم کا تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسو کا کیا علاج ہے اور اگر تو آنسو بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا ہڈیاں ہڈیاں بن جانا اس کا کیا علاج ہے تو عشق چھپا نہیں سکتا ماں اپنی ممتہ چھپا سکتی تو اللہ تعالی کہ موسی موسی علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسا کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا لولا اربت میں نے ایک دم ایک دم موسا کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال اور اسے اجنبی عورت بنا دیا کیوں دیکھ رہے ماں ایسے دیکھتی تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے سانپ کی مادہ بھی ماں ہے انڈے دیتی ہے بچے بناتی اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دیجیے مجھے بھوک لگتی ہے یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے تو سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سانپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سانپ پھر رہے ہوتے وہ جب اسے بھوک لگتی تو اب نہیں کھا جاتی ہے تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی اللہ محبت ڈالتا ہے لولا اور ربت کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا اور وہ پتھرائی نظروں سے موسا کو دیکھ رہی اور فرون دیکھ رہا تھا چونکہ فرعون کو شک پڑ چکا تھا تو ہر آنے والی کے چہرہ وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا محبت نکال کے وہ پھینک دیتے فہلی اخدر کا عہدن غیر کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے نہ تیرے پیشاب دھونا تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کام تھا کیوں اٹھائے کیوں دھوئے پیشاب کیوں لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف کیوں بھاگے بھاگے پھرے کیوں منتیں مانگی کیوں مرادیں مانگی کیوں دعائیں مانگی کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے اللہ نے کہا میں کرتا ہوں بے میں کرتا ہوں میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا بے تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو, تو بھی تو کچھ کر کہ تو میری, تو میری مان کے چل تو میری مان کے چل یہ تمہاری اولاد ہے تو میں نے کان سے پکڑ کے کہا تو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو, یہ نہ کرو تو آگے کو ہیل حجت کرے تم کہتے ہو چوک ہو جو کہا جا ہے وہ کرو جو کہا جا رہا ہے وہ کرو تم ابھی چھوٹے ہو تمہیں پتہ نہیں یہی کچھ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں شراب نہ بیچ سود پہ کام نہ کر تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں مجھے خبر ہے تم چھوٹے بچے کے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں میں کہتا ہوں یہ کام مت کر تم کہتا ہے میرا گزارا نہیں کیسے کہتے ہو اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا یہ تم کیسے کہتے ہو تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ایک جسم ایک روح روح اللہ کا امر ہے وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے اور اس کے بارے میں خاموشی یس الروح کا قریش مکہ گیا یہود کے پاس کہ یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے تو اس کے اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں تو یہودیوں نے کہا اس سے تین سوال کرو پوچھو ذلکرن کون ہے پوچھو صحاب کہف کون ہیں پوچھو روح کیا ہے وہ دو کا جواب اگر دے ذلکر اور اصحاب کہف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے تو اب یہ اخنس بن شریک اور راس بن وائل یہ عرب سردار جا کے ملے تھے یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہ محمد تم سے تین باتیں پوچھ تو نے کہا پوچھو کا کہ اصحاب کہف کون ہیں تو اللہ نے کہا ام صحاب الفے فکال کا رحمتہ سور کہ اللہ نے کہا قصہ شروع کر دیا پھر کہلیں کہ گے ذل کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتارا یس القان دل کر دکرا انا مکن کل بن با سب میں تمہیں القرنین کا قصہ سناتا ہوں تھا سارا سنا دیا پھر پوچھا روح کیا ہے روح کیا اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا روح وہ تو ماین تو کوئی نہیں لہوا میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا ایک صحابی کہنے لیں یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھا کروں انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نبی غصے میں کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے یہ ان کو دھوکا لگ گیا تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی میں لکھا کروں آپ نے کہا اکتب فولدی نفسی بیدی لکھ لکھ اُز کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا يخرج من هذا یوں کیا الا الحق لکھ لکھ کے اُز کی قسم جو میری جان کا ملک ہے اس زبان سے حق سوا کچھ نہیں نکلتا ہر حق نے حق ہی نکلتا یسلون روح کیا ہے محمد تو آپ نے کہا تو اللہ نے کہا یسالونک عن الروح یہ پوچھتے ہیں یسالونک عن ذلقرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرہ یہ کہتے ہیں ذلقرنین قل سن یہ کہانی ہے ذلقرنین کی یہ کہتے ہیں اصحاب کحف تو سن ام حسبت ان اصحاب الکحف والرقین کان من آیاتنا عجبہ اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوٹیتم من العلم الا قلیہ ختم یہ کہتے ہیں روح کیا ہے تو آپ ان سے کہیے ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے بات تو ٹھیک ہے پر مانیں گے نہیں ہے مانے بھی نہیں ہے تو اللہ نے میرا اور آپ کا جسم دو چیزوں سے بنایا ایک مٹی ایک روح مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روپ ڈالے فی الحام میں کئی فیشا اور پھر روح ڈالے اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں روح کی غذا الگ ہے جسم کی غذا الگ ہے جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس کا دھرتی پر دو دسترخوان لگائے ہیں ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے جس غذا کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا جسم کی غذا چھوڑے تو اس کا نقصان نظر آتا ہے روح کی غذا چھوڑے تو اس کا نقصان بھی نظر آتا ہے یہ دو دسترخوان میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں ایک دسترخوان ظاہری ہے کہ ہم نے انا سبب بن ما اسبا ہم نے پانی اتارا تم شکل ارد شکا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا فیحا حبن وین با و قدبن و ذیت و حدا اقل با وفاقیاتوں ہم نے آسمان سے پانی اتارا الم تر اس سے اور پہلے الم تر ان اللہ جی صاحب دیکھتے نہیں ہو یہ بادل کہاں سے آتے ہیں تمہارے بس میں ہوتے تو تم سردیوں میں سارے بھگا دیتے بادل تو تب ہڑ جاؤ زانوں دو پک جائی دی ہے دو پک جائی دی ہے زانوں تو لیکن اللہ کون لاتا ہے بادل کھینچ کے کون لاتا ہے علم ترہ ابھی غور کی کیا ان اللہ یزجی صحابہ یہ بادل اللہ ہانکتا ہے ثم یعلف بینہ پھر ان کو اپس میں جوڑتا ہے پھر ایک عجب آیت اس وقت کہی گئی جب جبکہ بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی نظام تھا تو میں یہ جالو پھر انہیں یوں پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے اب, اب یہ جب جہازوں پہ سفر ہوا تو پھر اوپر جا کے دیکھا کہ بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور یوں مخروتی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں اور میرے نبی پر قرآن اس وقت اترا تھا جب بادلوں کو اوپر دیکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا تو اللہ نے اس وقت کہا کہ میں ایسے مخروتی شکل میں پہاڑ بنا کر روکامن روکامن میں یوں کھڑا کر دیتا ہوں اوپر اس کے بعد اگلا نظام ہے انا سببن الماء میں پانی برساتا ہوں سب سبب برساتا ہوں انوکھے انداز میں انوکھا انداز کیا ہے پانی بارہ سو میٹر کی بلندی سے برستا ہے جو بادل بارہ سو میٹر پر ہوتے ہیں بس وہ برستے ہیں نہ اس سے اوپر برستے ہیں نہ اس سے نیچے برستے ہیں یہ جو اولے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں وہ جو برف گرتی ہے یہ اوپر سے وہ جو, جو رکام بنے ہوتے ہیں ان میں سے برف گرتی ہے تو بارہ سو میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کی رفتار بننی بنتی ہے پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹہ بارہ سو میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر میں کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کو تیزی سے آتے آتے آتے آتے جب وہ میرے گھر کی چھت پر آ کر گرے گی تو اس کی رفتار بن چکی ہوگی پانچ سو اٹھاون کلو میٹر فی گھنٹہ میں پانی برساتا ہوں. بڑے انوکھے انداز اگر یہ پانچ سو اٹھاون کلومیٹر کی رفتار سے پانی آتا تو گنجا تھا پہلے کترے تے گیا ہی نا برمود سرے چاہیے والنا لین چار کترے سائے مولانا جو ابھی فخر فرما رہے تھے ہماری مسجد اس کے لنٹر میں ایسے سوراخ پڑتے کہ تہ تک تے تک بنیادی اکھڑ جاتی چونکہ بلٹ کی رفتار گولی کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ جو گولی نکلتی ہے کوف سے، پسٹل سے اس کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ تو بارہ سو میٹر سے جو پانی گرتا ہے اس کی رفتار ہونی, ہونی چاہیے پانچ سو اٹھاون گھنٹہ تو آدھے سے تھوڑا سا کم کا فرق بن جاتا ہے تو یہ تو ہمارے سینے چیر کے رکھ دیتی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا صاف فضا نظر آ رہی ہے آپ کو سڑک پہ اسپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو آپ کی گاڑی کی رفتار گھٹتی کہ نہیں گھٹتی ٹھک پھر ٹھک پھر ٹھک آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے تو بارہ سو میٹر میں اتنے سپیڈ, سپیڈ بریکر اللہ نے پانی کے لیے بنائے ہیں کہ بارش کے قطر ان سے قطراتے, قطراتے ان سے ٹکراتے, ٹکراتے ٹکراتے جب آپ کے سر پر میرے سر پر مسجد کی چھت پر اور زمین کے فرش پر جب وہ گرتے ہیں تو ان کی ٹوٹل رفتار آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے ساڑھے پانچ سو میٹر کو فضا میں توڑ دیتا ہے سپیڈ بریکرز کے ذریعے سے جو نظر نہیں آ رہے اور ہیں انا سب السبا یا کا جو لفظ ہے اس کی طاقت آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے آج زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے بلا قادرین اللہ انسوی بنانا یہ آج چودہ سو صدی پہلے کہی گئی کہ یہ کہتے ہیں بلا کوئی مر کے بھی زندہ ہوا بھلا کوئی اٹھا ہے خیرا پرانی ہڈیاں کبھی زندہ ہوئی؟ کبھی ان میں جان پڑی کبھی ان میں روح پڑی آدام کیا مٹی ہونے کے بعد ہم اٹھائے جا سکتے تو لا اقسم بیوم سبل انسان اللہ نجما یہ کہتا ہے کیسے ہڈیاں زندہ ہوگی ایک قبر میں پچاس آدمی دفن کر دیے گئے مٹی ہو گئے کیسے زندہ ہوں گے کہ بلا کیوں نہیں بلا کیوں نہیں قادرین میری قدرت دیکھنا کیا بنانا میں تیری انگلی کے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا یہ آیت پچھلی صدی میں زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ علم پچھلی صدی کا ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ یہ انگوٹھا کیوں لگواتے کہ یہ جو چھاپا ہے کسی اور کے پاس کوئی نہیں کائنات میں کسی اور کے پاس کوئی نہیں یہ علم پچھلی صدی میں انسان کے سامنے آیا ہے تو میرے رب نے چودہ صدی پہلے کہا بلا کا بنانا یہ, یہ واپس کروں گا اس پر فنگر پرنٹ تیرا ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا سب کبھی غور کیا بارش کیسے میں برساتا ہوں تم میں شخا خنل اردا پھر زمین کیسے پھڑتا ہوں شکا کیسے پھڑتا ہوں اگر یہ سارا پانی نیچے ہی چلا جائے تو پھر سورا نیچے چلا جائے پچاس کلومیٹر مٹی ہے پچاس کلومیٹر اور اس کے بعد آگ ہے ہم آگ کی کشتی پر بیٹھے ہیں یہ زمین ہے چوبیس ہزار کلومیٹر. یہ پچاس کلومیٹر مٹی ہے اور یہ آگ ہے اور یہ پچاس کلومیٹر اس زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے سیب کا چھلکا ہوتا ہے سیب کے چھلکے کی کیا طاقت ہوتی ہے سوئی مارو تو پڑ جاتا ہے یہ پچاس کلومیٹر میٹر یہ،, یہ،, یہ اس زمین کے گیند کے لیے ایک ایک سیب کے چھلکے کی طرح ہے اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتا چل ان آمبی لکا درون میں چاہوں تو اس پانی کو اڑا کے لے جم دھسا دوں اڑا دوں ختم کر دوں کیا کرو گے بے شک. تو اس کا نا ہوفل پھر میں اسے زمین کی رگوں میں ٹھہرا دیتا ہوں تمہاری ٹینکی میں پانی آ جائے تو تیسرے دن اس میں جالے پڑ جاتے ہیں اور زمین کی رگوں میں سو سال پڑا رہے تو اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے نہ جالا پیدا ہوتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے یہ کون کر رہا ہے تمہارے سارے فلٹر آجیز آ جاتے ہیں اور وہ زمین میں ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو سو سال بعد نکالو ہزار سال بعد نکالو تازہ نکلے گا یہ میں بتا رہا ہوں اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ایک جسم ایک روح جسم کا دسترخوان اور ہے روح کا دسترخوان اور ہے جسم کے دسترخوان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لیے بارش برزاتا ہوں زمین میں پانی ٹھہراتا ہوں پھر زمین کو پھاڑتا ہوں پھر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں گوشت تیرے لیے نکالتا ہوں پھر ہمیں نہیں ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا ابا ابا ابن ابا اردو میں ہو گیا اب ابا عربی میں ہو گیا چارہ ابا کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے ان کے لیے چارہ الگ نکالتے ہیں گھاس الگ نکالتے ہیں تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے ولجالا کا دہا زمین کو بچھایا اخرج زمین ہا پانی نکالا وہ چارہ نکالا ول جبالا پہاڑوں کو گاڑا یہ کس لیے متھا القم تمہارے خان کو سجانے کے لیے ہاں وام خل کہا جانور بنائے کیوں بنائے لکم فی دف گرمائش لیتے ہو گرمائش مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے پانی پیتے جاؤ پانی پیتے جاؤ ہاں? پانی لاؤ بھائی پانی لاؤ گرمی لگ گئی گرمی لگ گئی بھائی گرمی آ مچھلی نہ کھاؤ سردی آ مچھلی کھاؤ وہ منافع اور کاروبار مینہ تاقل اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو برا کمفیہ جمال پھر میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے تسرون جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے جب شام کو واپس آتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے تمہیں یہاں تو ملتا ہے دیکھنے کو یہاں تو عام ملتا ہے چراگاہوں میں جانوروں کا چرنا کتنا خوبصورت نظر آتا ہے تحمل و افقال حکم الدن لم تک اللہ بے شکل انفس پھر یہ تمہارا وزن بوج وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے وہاں جانور جاتے ہیں جانور جاتے ہیں یوک ہمارے اوپر پہاڑوں میں گل, گل کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ہے جیسے آپ ہموار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں اور یوں چڑھتا چلا جاتا اور کیا کرتے ہیں ویلا و بغال و تر کبوہا وسیع و یخل کما پھر میں نے گھوڑے بنائے گدھے بنائے خچر بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو اور یہ چودہ سدی پہلی کی آیت ہے اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو ریل بناؤں گا جہاز بناؤں گا موٹریں بناؤں گا ٹرک بناؤں گا گاڑیاں بناؤں گا موٹر سائیکل بناؤں گا سائیکل بناؤں گا وَيَخْلُقُ مَا لَا <تَعْلَمُون> یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناؤں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے یہ میں ایک دسترخوان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غذا کے لیے ایک دسترخوان سجایا جس پر اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی کبھی گوشت کبھی پھل کبھی ترکاری کبھی دال کبھی وہ بنو اسرائیل نے کہا تھا من انسان کی فطرت ایسی ہے بٹیرے کھا کا تھک پائے دال, دال اسی تھا دال کھانا دل کر دا پہ بٹیرے کھا کا تھک گئے ہیں کوئی وصل کوئی لسن کوئی پیاز کوئی مسری کی دال وہ کا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مصری کی دال پہ آ گئے ہو نہیں کام دالی کھام تو اللہ تعالی نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے کبھی گرم پینا چاہتا ہے کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے کبھی سخت کھانا چاہتا ہے کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے کبھی کھانے کو دل کرتا ہے کبھی سونگنے کو دل کرتا ہے تو میرے رب نے خان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی کھانے کی قسمیں بنا دی پینے کی قسمیں بنا دی سونگنے کے پھول بنا دیے نظارے پھول کی کیا ضرورت تھی پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے لیکن نہیں کیا میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے لہذا اس کے لیے خوشبو بناؤ پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دے آبشاروں کی ہمیں کیا ضرورت تھی جھرنوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی ابلتے چشمے پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں اور بلبل بل کا نغمہ کوئل کی کھوک پرندوں کی ڈاریں ان کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے اللہ نے کیوں بنایا کہ تیری نظر کی تسکین کے لیے کہ تو حسن پرست ہے اچھا منظر تیرے دل کو بھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایو کالے پہاڑ چھک دینا چل بھائی ٹھیک ہے چار دیں تو زندگی ٹپاؤنی کیا خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالی اور حیرت کی بات ہے ساری کائنات کو دو دن میں بنایا اور اس چھوٹی سی زمین پر پورے چار دن لگایا عرش لوہ قلم کرسی ساتھ آسمان جبریل میکائل اسرافیل اسرائیل جنت دو یہ سیارے ستارے یہ سب کچھ صرف دو دن میں بنائے صرف دو دن میں،, صرف دو دن میں صرف دو دن میں صرف دو دن میں اور یہ چھوٹی سی زمین جو ڈاٹ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر ڈاٹ بھی نہیں بنتا کائنات کے اندر اس چھوٹی سی زمین پر پورے چار دن لگائے انبکم اللہ فیصت ایام تمہارا رب وہ ہے جس نے چھ دن میں زمین آسمان کو بنایا تو مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ زمین تو اللہ تعالی نے ایک سیکنڈ میں بنا دی ہوگی چونکہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس میں زمین ہے ہی چھوٹی سی تو ایک سیکنڈ دو سیکنڈ میں بنا دی ہوگی تو ایک دن حامیم پڑتے ہوئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے قُل اِنَّكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ان امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفلا ذلك تقدير العزيز العليم اا كما كان قد تھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بندو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا اور اس چھے دن میں دو دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے اور دو دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غذا تمہارا دسترخان سجانے کے لیے لگائے چار دن پورے تمہاری زمین پر لگائے پھر آسمان پر توجہ فرمائی اور پھر عرش کو, کرسی کو قلم کو لوہوں کو, کو جنت کو دوزب کو سب کچھ کو اللہ نے صرف دو دن میں بنا کے مکمل کر دیا تم اس رب سے منکر ہو یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی <سؤال> یہ ناچ گانے کے لیے تو نہیں تھی تم چودہ اگست ناچ کے مناتے ہو تم چودہ اگست گا کے مناتے ہو کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تم اتنا بڑا توحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نا سے ادا کرتے ہو کہ چودہ اگست منائی جا رہی گانے گائے جا رہے لڑکیاں ناچ رہی ہیں چودہ اگست منایا جا رہا لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو چھ لاکھ انسان زبہ ہوئے تب پاکستان بنا کون جواب دے گا اللہ رسول کو جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے ان چھ لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گل گئیں؟ جن خاکستر ہو گئے جو سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے تو اللہ نے دو دس سرخان سجائے ہیں ایک جسم کا دسترخوان ہے جس کے لیے پانی دودھ پھل غلے دال سبزی یہ سب کچھ سجائے انسان افی احسن تقویم دو چیزوں کو مکمل غذا دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا اگر دو میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اسفل اسلین میں تبدیل ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے یہاں چار چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ دو دسترخان قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو دسترخان سجائے ہیں ایک کو میں نے بیان کیا ہے ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا اس نے وہ شہر و رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالی نے دو دسترخان سجائے ہیں اس دھرتی پر ایک ہے غلے کا پھل کا پھول کا دودھ کا گوشت کا پانی کا انار کا سیب کا مرچوں کا دال کا پیاز کا لہسن کا تھوم کا آم کا کنوں کا لیموں کا یہ سورے اللہ تعالی نے سجا دیے کس نہ قسم کے پھل بنا دیے کھاتے رہو اور شکر ادا کرو ہاں حرام نہ کھاؤ پیو پر شراب نہ پیو کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ بولو پر جھوٹ نہ بولے مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ زنا نہ کرو تجارت کرو سوت پہ نہ کرو زندگی گزارو آزادی کی نہیں میرے نبی کی غلامی کی نقل مارو اپنے نبی کی نقل مارو نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں کیوں بھائی ارے بولو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہتے آج میں بوٹی لائی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو تم اپنے نبی کی نقل مار لو. تم کہ ہمارا اندر بڑا گندا ہے رہنے تو گندا تم اپنے نبی کی نقل مار لو تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا تم سے وہ تمہیں پاس کر دے گا بڑی شرموں والا ہے موس علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دینا موس علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے تو نے ان کو ہدایت کیوں دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسا تیرا روپ دھار کے آئے تھے تیری شبی مجھے ان میں نظر آئی مجھے پیارے لگے میں نے ان کو بھی ہدایت عطا فرمایا تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے یہ میرے نبی کا ہے میں نے نقل مار میرا اندر گندا ہے میں انسان ہوں میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں لیکن میں نے نقل ایک بڑے کڑے کی ماری ہے ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے وہ شرموں والا ہے وہ درگزر کرنے والا ہے تو تم نقل مارو ان عورتوں سے کہتا ہوں اما خدیجہ کی نقل مارو بی, بی فاطمہ کی نقل اتارو یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے آزادی ہلاکت ہے آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے غلامی مصطفیٰ میں آؤ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وہ تین وزیتون ایک دسترخوان روٹی کا پانی کا غذا کا و تین میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غذا کھاؤ سموسے پکوڑے پراٹھے انڈے حلوے ابھی رمضان آ رہا ہے نا تو تباہی پھیر دے منٹ عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے چونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتال حلوے دے مارے ہوئے سیویاں دے مارے ہوئے تو وہ تین میں اشارہ ہے اعتدال سے غذا کھاؤ مناسب غذا کھاؤ اچھی غذا کھاؤ لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو چسکے کے پیچھے نہ بھاگو اعتدال کے ساتھ اپنی غذا کو علامہ زہبی نے نبوی بہت سے نے لکھی ہیں ایک علامہ زہبی نے لکھی ہے وہ اتنی معروف نہیں ہوئی ابن القیم کی معروف ہوگی علامہ زہبی کی طب نبی معروف نہیں ہوئی تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھے تھے میڈیسن کی. ڈاکٹر واحد مرہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سناؤ میں نے کہ جو آدمی اس عمل کر لے گا وہ مرزول موت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا موت ان نپ پہ تو اون نہیں ہو نہ پیندا یہ سارے سموسے پراٹھوں کے مارے ہوتے اور افتاری میں وہ تباہی پھر اب کون پڑے تر سیرتا اندر گیا پہ پروٹھا تو پکوڑے ہوں تراوی کہیں پڑنی اور میرے نبی نے فرمایا تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی تو چالیس سجدوں پہ ساٹھ ہزار کمائی ہے مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں ترابی پڑھنے والے کو فیس سجدہ ڈیڑھ سو کراؤن دیا جائے گا ایتھے اتنے جو سوٹیا نا لڑائی آیا ہے تو کی گیا مولو صاحب ان شاء اللہ دیکھے گا کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں ہر سجدے پہ ڈیڑھ نیکی ہے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہے تو ساٹھ ہزار روز کی کمائی ہے اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یا کوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے سو سال اربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے و التين و الزيتون ایک دسر خان دوسرا دسر خان وتور سینین وهذا البلد ایک دسر خان اللہ نے روح کے لیے بچھایا ہے وہ قران ہے روح کا دسر خان قرآن ہے اور اس پر بھی کھانے چنے کہیں توحید کی ڈش کہیں رسالت کی ڈش اور کہیں ذکر کی ڈش اور کہیں اور کہیں تلاوت کا مزہ اور کہیں حج کے جلوے کہیں روزے کی پیاس کا مزہ کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے ڈش اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا کہیں راتوں کو تڑپنا کہیں اللہ کے لیے پھیرے لگانا کہیں مینا کے چکر کہیں بیت اللہ کے طواف کہیں عرفات کی دعائیں کبھی مدینے میں مسجد نبوی کی زیارتیں اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ اور رونے کے جلوے اور کبھی قرآن پڑھنے کے اور کبھی معاف کرنے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی جھک جانے کے کبھی سہ جانے کے کبھی پی جانے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی احسان کے کبھی سخاوت کے کبھی محبت کے کبھی توازوں کے کبھی مسکنت کے کہیں علم کے کہیں عرفان کے کہیں معرفت کے اللہ نے دستر خان چن دیے قرآن بھرا ہوا ہے روح کے روح کی غذا سے قرآن بھر دیا ہے سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لیے غذا بنا دیا ہے یہ پڑھنا بھی اس کو ہے وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تبصرے کرے گا قرآن والا نہیں بن سکے گا ہاں یہ کلام عشق ہے یہ پیغام عشق ہے سکھری تر وش ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو ہاتھی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا پرز جلد وکایا یو دل قرآن کتابے یہ خواجہ غلام فرید ہماری شاعری ہے عشقوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانیں باغ بہا ہو منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نو جوڑے تو مکھنا موڑے ہمیں سو تلوار کننے سچا عشق حسین ہو سر دتتے تے روز نہ بننے ولدین آ اشد حب لللہ اس عیسائد کا یہ ترجمہ ہے ولدین آ اشد حب اللہ جو یہ نہیں ڈھونڈتے کرتے سننا تھا کوئی بات نہیں سننا تھا کوئی بات نہیں سننا تھا کوئی, سنت ہے کوئی, سنت ہے کوئی وہ مر مٹتے ہیں محبت تو آدمی کو دیوانہ کر دیتی تم فلسفے ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ تمہارا دل آشنا نہیں ہے اس میں رگے عشق پھڑکی نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا حضور کھائیں ہائے ہائے کہا مجھے है پتہ نہیں مم. میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا میں نہیں کھاتا حرام تھا نجائز تھا یا خلاف سن کوئی خلاف سن میرے نبی نے خربوزہ دیکھا کھانا کیا تھا تم کہتے ہو سنت ہے کوئی بات نہیں سنت کی خیر ہے کوئی بات ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو پھر کہو گاڑی چلے گی کوئی بات نہیں ٹائر میں ہوا تو مفت ڈل جاتی آپ ہی ہوا ڈال لیتے ہو تم تو ہوا تو مفت ہوتی ہے چھوڑ دو کوئی بات دکھ درد کی بات ہے تمہارا نبی کبھی ننگے سر بازار میں نہ گیا تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے ایک درد کی بات بتا رہا میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں میں ہمدردی سے بول رہا ہوں دکھ درد سے بول رہا ہوں دکھی دل سے بول رہا ہوں میں خطیب نہیں ہوں کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہوں تبلیغ والے چندا نہیں مانگتے ہیں اپنی جیب سے لگانے کا نظام چلتا ہے ویسے درد میں کہہ دیا ہے کسی کو بر لگا تو معاف کر دینا کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھرا تھا تم نماز ننگے سر پڑھتے تم نے زندگی سیکھی کوئی نہیں پڑھنا میں چالیس سال سے پڑھ بھی رہا ہوں پڑھا بھی رہا بخاری سب سے بڑی کتابیں میں پڑھاتا ہوں میں تمہیں دیانتداری سے بتاتا ہوں پڑھنے سے نہیں آتا سیکھنے سے آتا ہے دین پڑھنے سے نہیں آتا دین سیکھنے سے آتا ہے اور تبلیغ میں دین کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی کہ جب تک تم جان مال قربان نہیں کرو گے جب تک تم گھر بھی بچوں کی راحتیں اپنے قربان نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں کا رو کیسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھر میرا بیٹا سال کے لیے نکلا جماعت میں, اس میں کبھی اس کونے میں بیٹھ کرو کبھی اس کونے میں بیٹھ کرو میں نے کہا اگر اتنا ہی درد ہے تو نہ جا کہ لیکن نہیں جانا ضرور ہے لیکن گھر چھوڑ رہا ہوں گھر چھوڑنے کا درد تو ہے, گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہے. کہ سال پورا میں نکل رہا ہوں تو یہ جب جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پھر اللہ اس کے رسول کی محبت آتی ہے تو میرے رب نے قرآن کو دسترخان کے طور پہ اتارا ہے کہیں توحید ہے کہ یہ دل کسی ایک کے لیے ہوتا ہے محبت دیکھو محبت تقسیم ہو جاتی ہے محبت تقسیم ہو جاتی ہے بیوی سے الگ ہوتی ہے ماں سے الگ ہوتی ہے بچوں سے الگ ہوتی ہے باپ سے الگ ہوتی ہے اپنے آپ سے الگ ہوتی ہے دوستوں سے الگ ہوتی ہے محبت تقسیم ہوتی ہے لیکن محبت میں ایک مقام ہے جہاں آ کر وہ ناقابل تقسیم ہو جاتا ہے اس کو پھر عربی میں عشق کہتے ہیں عشق محبت سے اوپر کا درجہ ہے عشق کہ اس میں محبت کرنے والا اپنا بھی نہیں رہتا بیوی بچے تو بات کی بات ہے وہ اپنا بھی نہیں رہتا آدل الآوازی سعودا پھر وہ دیوانہ ہوتا ہے جس پر وہ مر مرتا ہے یہ آپ نے یہاں تو نہیں نظر آتا لیکن آپ پاکستان سے آئے ہیں تو درختوں پر ایک بیل دیکھی ہوگی وہ پیلے سے رنگ کی پیلے سے رنگ کی بیل دیکھی نہیں کبھی وہ جس درخت کو چمٹ جاتی ہے تو درخت برباد ہو جاتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں آکاس آکاس بیل اور اس کو اربی میں کہتے ہیں عشقہ عشقہ عشق سے ہے عشقہ اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ کیا مطلب کہ درخت جو کچھ کماتا ہے اس پہ لگا دیتا ہے درخت اپنے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا ہر شہ اس پہ فنا کر کے چوتھے دن وہ خالی کھڑا ہوتا ہے اور پھر آتا ہے آنے والا اور کلا مار کے اس کو اس کو کاٹتا ہے اور چولہے میں جلا کے اس کی راک ہوا میں بکھیر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں عاشق اور اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے توحید میں کہ ایک کا ہو جا ایک کا واللہ حکم الہون واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإن تولو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تبکلت وهو رب العرش العظيم کے آگے جھک جا کس ایک ہی ہے جو سب کچھ بناتا ہے وہی بناتا ہے وہی بگاڑتا ہے وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے وہی اٹھاتا ہے وہی, اٹھاتا ہے وہی گراتا ہے اسی سے ملتا ہے اسی سے چھنتا ہے وہی زندگی لاتا ہے وہی موت لاتا ہے وہی بلندیاں دیتا ہے وہی پستیاں دیتا ہے وہی محبت لاتا ہے وہی نفرت لاتا ہے وہی جنگ لاتا ہے وہی عمل لاتا ہے ملک اس کا ملک اس کی زمین اس کی آسمان اس کا خلا اس کا فضاء اس کے ہوا اس کے پانی اس کی سورج اس کا آگ اس کی صورج ستارے اس کے چاند اس کا ارش اس کا فرش اس کا فرشتے اس کے دو پائے اس کے چار پائے اس کے رینگنے والے اس کے دوڑنے والے اس کے تیرنے والوں کا مالک رینگنے والوں کا مالک دسنے والوں کا مالک دھڑنے والوں کا مالک پھنکارنے والوں کا مالک مہکنے والوں کا مالک دودھ دینے والوں کا مالک اللہ ملک السماوات والأرض وما فین لہو ما فی السماوات وما فی الأرض لہو, لہو ملک السماوات والأرض يحيي وجميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسور القهار الغفار الضهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباصد الخافض الرافع المعزق المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيد الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع مجيد البعث الشهيد الحق البقيل القوي المكين الولي الحميد المعصي المد المعيد المحي المميد الواجد الماجد الواحد الأحد السمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام والمقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهد البدير الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلك الله وربكم الحق الله. یہ قرآن کا دسترخوان ہے اور اس بار چنو ہو تیری روح کا کھانا سامان لا الہ الا, اللہ لا الہ الا اللہ یہ اٹھا لے یہ ورنہ تیری حیثیت اللہ کے دربار میں جانور خنزیر سے بھی بدتر ہوگی بلائے کا کلام بلہم عدل ایک اللہ کو پہچان اور اسی اللہ کا ہو جا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جس لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اور اللہ کو اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے گوڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے یسداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے ایک یہ ترجمہ ہے اللہ کا اور وہ اللہ ہے اللہ خدا میں نہیں سما تھا خدا اللہ میں سماتا ہے پر اللہ خدا میں نہیں سماتا خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا مت کہا کرو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ, یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے لہٰذا اپنی زبان پر عادت ڈالو اللہ کہنے کی یہ عورتیں بھی بچوں کو سکھائیں خود خدا کی بجائے اللہ کہو اللہ کہو کہ لفظ اللہ میں جو کشش ہے جو حلاوت ہے جو مٹھاس ہے جو محبت ہے جو الفت ہے جو ایک حفاظت کا احساس ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے وہ صرف اللہ میں ہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات کے تک بات کی تو کہا اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ موسیٰ میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں لا الہ الا انا میرے سباہ ہے ہی کوئی نہیں تو کدھر جا رہا ہے مخلوق کے آگے جھولی نہ پھیلا ہاتھ نہ پھیلا ان سے مانگ مت مانگ اپنے اللہ سے الطف اللہ فستعن باللہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر کہ کے لاہو خزانوں کا مالک لہو ملک السماوات سما زمین آسمان کا مالک للہ المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کا مالک رب المشرقین ول مشرقین اور مغربین کا مالک رم ملک الناس الہ الناس انسانوں کا مالک جنات کا مالک ہواؤں کا مالک بحر و بر کا مالک ماضی حال کا مالک زندہ مردہ کا مالک فرشتوں کا مالک جب ایک اللہ ہی ہے ائی ما تو مج اللہ آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ بائیں دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ سامنے دیکھو اللہ پہاڑوں کی چوٹوں پہ دیکھو تو اللہ ہوا کے جھوکوں میں دیکھو تو اللہ بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ سورج کی شو میں دیکھو تو اللہ چاند کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ تاروں کی جل ملاٹ میں دیکھو تو اللہ آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ زمین کے خزانوں میں دیکھو تو اللہ زمین کے سبزوں میں دیکھو تو اللہ بہتی ندیوں میں دیکھو تو اللہ گرتی آبشاروں میں دیکھو تو اللہ محکم پھولوں میں دیکھو تو اللہ دودھ کے قطروں میں دیکھو تو اللہ آہا، آہا، الحق میرے بندے کائنات کے چپے چپے میں میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا پر کوئی آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو وہ آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو تو وہ تمہیں چپے چپے میں تیرے رب کے جلوے نظر آئیں گے وہ کان لے کے آ جو جانے نہ سنتے ہوں تو کائن تو ہوا کے جھوکوں میں تجھے میرے نام کی سر سنائی دے گی پر اس کے لیے وہ کان چاہیے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں تمہاری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو کس حال میں موت آئی ہر چیز کا نظارہ اللہ نے آگے رکھا ہے جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ دس دن لگا کر بعض اوقات پورا پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا وہ گانا ساڑھے تین منٹ کا بنتا ہے ساڑھے تین منٹ کا ایک, ایک گانا بنتا ہے ساڑھے تین منٹ چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے اتنا لمبا سنتے نہیں تو ساڑھے تین منٹ کا میکسم گانا بنایا جاتا ہے اور اس پر کبھی ہفتہ کبھی دس دن کبھی پندرہ دن کبھی مہینہ میں نے پاگل دیوانے میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ ستر سال لمبا ہوگا ستر منٹ کا نہیں ہوگا ستر سال ایک ہی دھن سنتے رو گے ایک ہی راگ سنتے رہو گے اس راگ میں اتنی راگ ہوں گی کہ ستر برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا تم گے کہ ایسا ہے پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے یہ شرط لگائے گا آ جاؤ جو حوصلوں میں گانا نہیں سنتے تھے آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز جنت کی اور سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں وہ تھوکتی نہیں ہے ای بہ تھوکنا اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا جب وہ گائیں گی اور جنت ساز جی ساز و آواز یہ جی سر اور ساز تو جنت والے مست ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا کہنے گے کہ یا اللہ بڑے مزے آئے تو اللہ فرمائے گا تو میں اس سے بھی آدھا سناؤں سے آدھا بھی ہے کہاں تو اللہ تعالی فرمائیں گے داوود داوود یا داود تعالی ارقر ممبر اے داوود آجا ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں جب وہ زبور پڑتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے ایسے یا جبال بالو معہو مہو پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر تو جنت میں کیا حال ہوگا تو وہ کہیں گے یا میری آواز تو دنیا میں تھی کہ یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ ساز آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا پھر کہیں گے ہاں میرے رابطہ ہاں میرے بندو اللہ کہے گا کیسا پایا کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو میں اس سے بھی اچھا سنا اس سے بھی اچھا ہے کہاں؟ یا حبیب یا محمد اے میرے حبیب اے محمد ممبر آ جا ممبر پہ بیٹھ اب تیری باری ہے تو میرے بندوں کو سنا اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز یہ ساز و آواز یہ سور یہ ساز ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی اللہ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے زبردست چاسا آ گئی ہے تو اللہ تعالی فرمائیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے کہ خود سنا تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے لم یب کا اللہ ارحمر لم یب کا ارحم الراحمین اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے اب وہ تمہیں سنے یا رضوان اے رضوان جنت کا بڑا فرش تھا حجب بینی و بین عبادی و اے رضوان پردے ہٹا دے آج میرے بندے اور بندیاں مجھے آنکھوں سے دیدار کریں کانوں سے میرا کلام سنے آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان ٹھنڈے ہوں میرے کلام سے تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ خود سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہوگا محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہوگا پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا اللہ نہ بولے تو ہی مست ہو جائیں گے پھر اللہ کیا کرے گا پھر اللہ اب اب اب ساز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے اب اللہ اس ساز بھی ہے اللہ ہی آواز بھی ہے اور اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ قرآن سنائے گا قرآن اللہ اپنا قرآن سنائے اور ایک حدیث میں آتا ہے تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس کو میں تعویر تو کر ہی نہیں سکتا ہوں کوئی تعویر نہیں کیا جا سکتا ہاں ایک حدیث سے اس پر کیا کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے 18 برس بہت تکلیف دیکھی کیڑے پڑنا بڑی فضول بات ہے نبی اتنا ایب دار نہیں بنایا جاتا کہ لوگ اس سے گن اور نفرت اور کراہت تک پہنچیں دردیں تھیں جسم میں دردیں تھیں کیڑے کوئی نہیں تھے دردیں تھیں بہت زیادہ اور اٹھارہ برس کی تکلیف تھی بڑی جان توڑ تو جب کسی جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا ارشوں سے آواز آتی تھی اے کیا حال ہے کیا حال ہے بس اس آواز کی لذت میں میں ہر شب بھول جاتا تھا جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جرمے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں میں پھر کیا بتاؤں کہ کی کیا حال ہوگا لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں یہ چند دن کے کانوں پہ پر پردے ڈال لو پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے اپنے نغمے سنانے والا ہے جنت کے نغمے سنانے والا ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ہرول ایک دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں پانی کی نہریں ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے ہر اس میں پتہ نہیں ہے, ہے کیا اس کی تفصیل ہے جنت میں ایک نہ ہرول اس کے دونوں کنارے پر جنت کی لڑکیاں ہیں جو چوبیس گھنٹے جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں مدھم سروں میں مدھم سروں میں میوزک بجتا رہتا ہے بجتا رہتا ہے مسلسل جب وہ جب وہ ہٹتی ہیں تو ان کی جگہ دوسری آ جاتی وہ ہٹتی ہیں ان کی جگہ اور آ ان کی صرف جنت والوں کو لے اور سر اور ساتھ سنانا ہے تو تھوڑے دن صبر کرو اللہ تمہیں دینے والا ہے تو اللہ نے دوسرا خان بشایا قرآن پاک کا اور اس میں کھانے چن کے رکھ دیے توحید کا رسالت کا جنت کا جہنم کا نماز کا جیسے کبھی روٹی کو دل کرتا ہے کبھی نماز کو دل کرتا ہے کبھی پانی کو دل کرتا ہے کبھی تلاوت کو دل کرتا ہے حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں سبحان نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا اول تو کوئی قرآن پڑھتا نہیں پڑھنے والے ہوں تو ایک فون پر قرآن بند ہاں جی کیا کرے ہو بے وقوط اللہ تج سے بات کر رہا تھا تو یہ کیا کر رہا ہے اللہ تج سے بات کر رہا تھا کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے تورات اللہ کا کلام نہیں ہے کتاب اللہ ہے زبور اللہ کا کلام نہیں کتاب اللہ ہے انجیل اللہ کا کلام نہیں کتاب اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو برائے راست اللہ کی ذات سے نکلا تورات لکھوائی گئی زبور لکھوائی گئی انجیل لکھوائی گئی اس لیے پچاس سال کے بعد ہر کتاب تبدیل ہو کے رہ گئی اور دو کتابوں کے نام مٹ گئے تیسری کتاب وہ وہ, وہ کتاب ہی نہیں جو عیسی علیہ السلام پر اتاری گئی تھی یہ تو لوکا اور متہ یو اور مرکز یہ چار بڑے لوگ ہیں جو حضرت عیسی علیہ السلام کے تقریباً ان ستر سے ایک سو دس سال کا فاصلہ ہے پہلا لو ہے جو ستر برس کے بعد ہے اور پھر مرکز تک ایک سو دس سال ہیں ستر سے ایک سو دس سال کے درمیان ان چار آدمیوں کی یادداشت میں جو تھا انہوں نے وہ لکھا اس کا نام بائبل ہے یہ وہ نہیں یوس علیہ اسلام پر اتری تھی یہ کتابیں تھیں یہ کلام نہ تھا اور قرآن کلام اللہ ہے القرآن كتاب الله تممت كلمة ربق صدقا عدلا لا بد لا مبد كلمات إنه لقول فصل وما هو بالهزر أكمت آياته ثم فصلة مد حقيم خيرقرآن عربيا لقوم يعلمون بشير ونذيرا فعارض أكثرهم فهم لا يسمعون لو أن هذا القرآن على جغل الله خاشعا وتصدعا من حشية الله وتلك الأنفال نظرال للنا علمم. یہ رو یہ کلام اللہ ہے یہ رمضان میں اتارا گیا ہے ایک عجب بات روح طاقتور ہوتی ہے جب جسم پہ بھوک ہوتی روح میں قوت پیدا ہوتی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے امام غزالی نے فرمایا جس دن میرے اوپر فاقا آیا اس دن میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا ہے تو اللہ نے رمضان کی بھوک میں علم چھپایا ہے ساری کتابیں رمضان میں اتاری یقم رمضان کو ابراہیم علیہ اسلام پر چھوٹے پمفلٹ صحیفے آئے دو رمضان کو موس علیہ السلام پر تورات آئی دو ہزار سال کے بعد اور چھ رمضان کو تین سو سال کے بعد حضرت دعود علیہ السلام پہ ضبور آئی اور بارہ سو سال کے بعد بارہ رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی اور پھر کو سو, سو سال کے بعد اکیس رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قدر لئی لت القدری خیر من الف شہر اکیس رمضان تھی پیر کی رات تھی نصف رات گزر چکے تھے پیر کا دن شروع ہو چکا تھا بارہ بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے جب جبریل جلوانما ہوئے اور آپ پر آپ کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں اور یہ آپ کی کتاب یہ آپ کا کلام یہ قرآن ہے جو آپ کے اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا اپنے نبی کے سینے پر براہ راست اتارا علا کل علا اللہ نزل به الروح الامين على قلبك سیدھا میرے رب کی ذات سے نکلا اور آ محمد مصطفی کے دل پر اترا اور دل سے زبان پر آیا اس کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا بدلا نہیں جا سکتا تبدیلی نہیں لائی جا سکتی یہ نہ مٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے نہ زیر زبر میں فرق آ سکتا ہے اسے اللہ اٹھائے گا قیامت کے قریب صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن خالی پڑا ہوگا ایک حرف نہیں لکھا ہوگا سارے ورق خالی سارے ورق خالی بدل نہیں سکتا ہے تو قرآن ایک دستر خان ہے جس میں روح کے لیے کھانے چنے ہوئے ہیں کہیں توحید کا کھانا ہے کہیں رسالت کی غذا ہے محمد رسول اللہ ودینکار کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیان ہے ما کان محمد الباحد رسول اللہ و خاطم علیما کہیں محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے قم فانذر. کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لخب دیے جا رہے ہیں انا ارسل کا شاہدن و بإذنه کہیں آپ کی, سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہا ہے تبارک نزل عبده ليكون کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے قسم اٹھانا وکیل کے جو وکیل قسمیں میں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچا پڑ جاتا ہے وکیل کا کام ہے دلائل دینا اور گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے ہمارے دیس میں عدالت میں گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لیے وکیل بھی بنتا ہے گواہ بھی بنتا ہے قسمیں بھی اٹھاتا ہے ون نجم اذا هوا ما دل لصاحبكم وما غى وما ينتقن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وبالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما رؤنه على دائرة قسمے اٹھاتا ہے گواہ بن کر دلائل دیتا ہے وکیل بن کر فلا اقسم بما تصرون وما لا تصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا لما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا لما تذكرون قسم والدحى والليل اذا سجى معود وعدك ربك وما قلا وللآخرۃ خيرن لكم من الأولى ولا سوف يعطيك ربك صدر ودان کا ونہر ان نشانیہ کا رسالت کا رسالت رسالت کو چنا ہے روح کے دسترخان پر کہ آ اس چشمے سے سیراب ہو محمدی نظر آحمد محمدی نظرا اے امت محمد کے نوجوان محمدی نظرا اے امت محمد کی بیٹی محمدی نظرا تیرا روپ تیرا سراپا تیری چال تیری گفتار تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا تیرا رکنا تیرا چلنا تیرا بولنا تیرا خاموش ہونا ہر شے سراپا نبوت میں ڈھلا ہوا ہو محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آجا اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے جس سے اللہ نے عشق کیا پیار کیا محبت کی حبیب بنایا محمد کہا احمد کہا ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور عب القاسم اور طاہہ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور دعی للہ اور سراج منیر اور کیا کیا خوبصورت ناموں سے نوازا اور اعلان کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمَنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنُهَمْ اے میرے نبی یہ بتا دے اوستو والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے قرآن نے مختلف جگہوں پہ قسمیں اٹھائی ہیں یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کے رب بتا دیں ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا تری غلامی میں آنا پڑے گا وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے کوئی کام نہ کرے وردی پہ تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو کیا میرا نبی ہمیں چیتے کی وردی ہے شیر کی وردی ہے اور گدھا بھی وردی میں پھرتا ہے بلی اور بلوں کی بھی وردی ہے چوہے کی بھی وردی ہے پتنگے پروانے کی وردی ہے مرغے اور مرغی کی وردی وردی سے نہیں پتا چلتا یہ مرغا ہے یہ مرغی ہے یہ, مرغی ہے یہ, مرغی ہے یہ, مرغی ہے یہ مور مادہ ہے یہ نر ہے وردیوں میں ہیں تمہیں میرا نبی ننگا بھیج گیا ہے تمہاری کوئی وردی نہیں تمہاری کوئی پہچان نہیں میرے نبی کی ہر ادا زندہ ہے سلامت ہے موجود ہے محفوظ ہے قیامت تک رہے گی جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی سیرت کو اٹھایا جائے گا اس سے پہلے کوئی دجال کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں اٹھا سکتا یہ محکم کتاب کی طرح محکم حدیث ہے ایک فتنہ اٹھا پاکستان میں حدیث تو تین سو سال بعد لکھی گئی پتہ نہیں اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے یہ کس کا کلام ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے میری ماں مر گئی میرا ابا مر گیا میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے سنبھال کے رکھ لیں میں چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی چیزوں کو ضائع نہیں ہونے دیا ان کو میرے کسی کام کی نہیں ہے بس یادگار ہے میرے ابے دی ہے اے میری اما دی ہے اے میرے ابے دی شیروانی کھلوتی ہے آئےودی ٹوپی کھلوتی ہے اے اے پے یہ یادگار ہے میں نے اپنی وسط کے مطابق ان کی چیزوں کو سمیٹا میرا اللہ کتنا ہے جس کی اس اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے تو کوئی ہے دجال جو میرے نبی کی حدیثوں میں من گھڑت حدیثیں داخل کر دے اللہ سو گیا ہے اللہ غافل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ گئے ہیں دجال اور اللہ کے نبی کے کلام میں کلام داخل کر دیا نہیں, نہیں, نہیں یہ سارا کلام سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے بغیر سند کے ایک کال نہیں ہے میں نے بخاری محمد عبداللہ سے پڑھی انہوں نے خیر محمد سے انہوں نے انور شاہ سے انہوں نے محمود الحسن سے نے محمد قاسم سے انہوں نے عبد الغنی سے انہوں نے محمد اصحف سے انہوں نے عبدالعزیز سے انہوں نے شاہ ولی اللہ سے انہوں نے ابو طاہر مدنی سے انہوں نے ابراہیم کردی سے انہوں نے احمد القشاشی سے انہوں نے ابل مواہب شناری سے انہوں نے ابو محمد بن احمد سے انہوں نے ابو انصاری سے نے ابن حضرتانی سے انہوں نے, نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب سے اور عبد, الرحمان، عبد الرحمان انہوں نے عبد بن اول سے انہوں نے حسین بن مظفر ادای سے انہیں محمد بن یوسف الفربری سے اور انہیں امام بخاری سے امام بخاری نے حمیدی سے حمیدی نے صفیان سے صفیان نے یحیٰ بن سعید سے انہیں محمد بن ابراہیم سے انہیں علقما بن وقاف سے انہیں عمر بن خطاب سے اور انہیں محمد مصطفیٰ سے سنا انما الامال بالنیاد میں ایک حدیث کے پیچھے سارے سلسلے پڑھ کے سنا دی ہیں کہ میں تارک جمیل نوائب وقت سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں اور میں اردو ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں اور میں ریڈر ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں ٹائم میگزین سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں میرے پیچھے اکتیس واسطے ہیں میں ان واسطوں سے کہہ رہا ہوں ان امل امل نیتوں کا دارو امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے میرے نبی کی ہر بات ہر بات یوں مہر لگی ہوئی ہے سکہ بند ہے ارے وہ تو میرا نبی ہے کوئی اقبال کی شاعری میں شاعری داخل کر کے دکھائے اللہ کے فضل سے نکال کے باہر پھینکنے والے لوگ موجود ہیں کہیں گے یہ اقبال کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام ہے اقبال کے کلام کو پہچاننے والے تو موجود ہوں اور محمد مصطفیٰ کے کلام کو پہچاننے والے کوئی نہ ہوں رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے یہ تو میں نے آپ کو روحانی نصب نامہ سنایا ہے یہ میرا روحانی نصب نامہ ہے اپنے نبی کا تم خاندانی نصب نامہ بھی سنو کہ وہ محمد بن عبد بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسع بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اودھ بن ہمیشہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابئی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن الناحش بن, بن, بن عبقر بن بن الدعاء بن حمدان بن بن يثربي بن يهزن بن يلهن بن بن عيذي من زيشان بن بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن الناحض بن, بن, بن, بن, بن, بن قدار بن اسماعيل بن بن عادر بن نهور بن سرور بن رؤب بن فائض بن بن ارف شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کی بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ سلا تو وسلا قرآن دسترخان ہے وہ تور سین و حدل امین تور سینا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں توان میں آ گئی میرے نبی نے کہا اوتی مکان التورات مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ مل گئی ول مائدہ مکان اور انجیل بائبل کے بدلے مجھے سورہ معدہ مل گئی والحوامیم مکان الزبور اور زبور کے بدلے مجھے حامیم مل گئے حامیم کی سات سورتے ہیں اکٹھی شروع ہوتی ہیں اور حامیم حامیم حامیم حامیم حامیم حامیم, حامیم پر ختم ہوتی ہیں پھر آگے دوسری سورت شروع ہوتی ہے تو سارا آسمانی علم میرے نبی کی کتاب کی نو صورتوں میں آ گیا تورات سورت فاتحہ میں اور بائبل انجیل سورت مائدہ میں اور, حا اور زبور حامین کی سات سورتوں میں وفضلت بالمفصلات اور باقی قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے عزت بخشی مجھے سرداری بخشی مجھے فضیلت بخشی وطور سینی وہاد البلد الامین طور سینہ پر تو اتری اور بلد امین میں قرآن اترا ایک تورات کے اترنے کی جگہ ہے اور ایک قرآن کے اترنے کی جگہ ہے اور ان ان میں ان میں ان اس, اس بات میں یہ اشارہ ہے کہ اپنے ظاہری دسترخان سے حلال چنو حلال کماؤ شراب بیچنے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا کبھی سکھ نہیں پا سکتا اگر میرا رب رب ہے تو سنو وہ کبھی سکھ نہ پائے گا سود پہ کھانے والا سود کھانے والا چوری کرنے والا, والا ستما ہر طریقہ جو حرام اللہ نے مقرر کر دیا سکھ نہیں پا سکتا یہ دھرتی اللہ کی آکاش اللہ کا لہ لو نہار اللہ کے دن رات اللہ کے ماضی حال اللہ کا خوشی ہمی پر اللہ قابض ہے کبھی کبھی کبھی کبھی بھی حلال کھانے والے پر خضا نہ آئے گی اور حرام کھانے والے پر بہار نہ آئے گی گزارا نہیں آندہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے یہ بات امام حسین بھی کہہ سکتے تھے گزارا نہیں ہوندہ میں یزید کی بیت کرتا ہوں ان کے نہیں نہیں سرچ کاٹو نیزے پہ چڑھاؤ میرے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستا نہیں ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نبی نے خوشخبری سنائی ابھی تو یہ شہزادے ہاں حسن پیدا ہوئے میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نہیں نہیں حسن حرب جنگجو پھر حسین پیدا ہوئے دس مہینے کے بعد آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی ہرب جنگجو کا نہیں یہ حسین جو حسین پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابے تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابے تھے اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابے تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابے تھے اس لیے میرا نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا حسن سے زیادہ فرماتے تھے اور پیار دونوں سے تھا دونوں کو کمر پہ بٹھا کر پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے نیمل جمل و جمل دیکھا بچوں تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے تمہیں کیسے سواری کرا رہا ہے باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندھے پہ بٹھائے ہو یہاں عربوں میں ایب تھا بچے اٹھانا پیار کرنا بھی ایب تھا چا کے اٹھانا اٹھانا اور یہاں اٹھانا تو کوئی سلیقہ نظر آتا ہے کندھے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آ گئے تو ایک بدو نہ رہ سکا ہوئے ہوئے یا یار اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اگلی بات بھی بتا دوں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا اور جو ان سے بوز رکھے گا اللہ ان سے بوز رکھے گا حضرت عمر ملے کہنے واہ واہ وا بڑی زبردست سواری ہے کما، بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری تو میرے نبی کہا کی بانو عمر سواری تو بڑھیا ہے سوار بھی تو دیکھ کون ہیں آج سوار بھی بڑے بڑھیا ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں انہیں کربلا میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی ہاں ہاں تھی تھی تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کم کیسے کروں کوئی نہ کہے نماز کیسے پڑھوں؟ میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں میں تو محنت مزوری کرتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں میں تو حوصلوں میں رہتی ہوں میں کیسے پردہ کروں میں تو پردہ نہیں کر سکتی میں تو حوصلوں میں رہتی ہوں یہاں سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے جنو کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائی سورہ نصف سور سر پہ یوں ڈھلا اور زہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہر رضی اللہ تعالیٰ نو تین جھنڈے تھے ایک زہر کے پاس ایک بھائی عباس کے پاس ایک حبیب کے پاس زہر رائٹ پر عباس درمیان میں حبیب لیفٹ پر تو زہر کو بلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو نماز کی اب بھی ضرورت ہے اب بھی ضرورت ہے اب تو جنت تیار ہو چکی ہے اب تو ہو رہے ہیں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اب ضرورت کیا ہے نم ہاں ہاں ہے ہاں ہاں ہاں اسلو والوں کو پیغام دے دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے حوصل والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم سو میں دو بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو کوئی سو میں ایک ٹوٹا پھوٹا نمازی پھرتا نظر آتا ہے انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں نہ بھی پڑتی تو جنت تیار تھی جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اونگ آ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے کہہ رہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں تو نہ پڑھ ہوں کیڑی گل نماز دی نہیں نہیں ہے ہے اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی انہوں نے سرے دار تکبیریں کہی جاتی ہیں خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں کٹے ہوئے بدلوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا بیچ دے ہوٹل ریڈی لگا لے یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اس کا من ہو جا یار محمد مستفی کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے کوئی احسان نہیں میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے کس کے سامنے جانے والے ہو جس کی اولاد کے کٹ اے سر اس کے سامنے ہوں گے تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہے یا اپنی تاریخ بدل دو تاریخ بدل دو کتابوں کو آگ لگا دو جنت کو آگ لگا دو ضبط کو پانی سے بجھا دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو اس طرز زندگی سے ہو یہ ہلاکت کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ نہیں ہے یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے چندن دن کی دنیا ہے ٹک ہر سوہلس کو چھوڑ میاں مت متدیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گہوں ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوا اور انگارا سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ تم تو راوی بھول گئے ہو میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں چھو قتل کریں تمہیں نماز میں بھی قتل کرے نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو کہا نہیں حوصلوں نہیں نہیں والوں کو پیغام دینا ہے وہ سوئے پڑے ہیں کہا نہیں نہیں آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو آدھے سفید بناؤ اور آدھے ان سے ٹکراؤ پچیس آدمی بیس تو شہید ہو چکے تھے زہر تک یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے آسمان نے کبھی نہیں دیکھے فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وزو ہو رہا ہے کہ کربلا کی مٹی سے تیم ہو رہا ہے خون آلود پیشانیوں کے ساتھ فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے آزاد کے ساتھ اللہ اکبر جب انہوں نے تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا گوسے لیے ہوں گے تم کراؤن کے ہی غلام بن کے رہ گئے ہو ہائے, ہائے ہائے ہائے ہائے یہ بھی کوئی زندگی اسلام آباد پلاٹ لینا ہے تو گھر بناونا ہے واسطے میں ہوٹل چلاؤنا ہے میں شراب بیچنی ہے میں پچھا گھر بڑا قرآن دسترخان ہے جس پہ رنگ کے کھانے چنے ہوئے کہیں توحید کے کہیں رسالت کے کہیں نماز کے کہیں روزے کے کہیں ذکر کے کہیں تلاوت کے کہیں عبادت کے کہیں حقوق اللہ کے کہیں حقوق العباد کے پورا ہے جو رمضان میں اترا ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے ساری آسمانی کتابیں رمضان میں رمضان کو رمضان کی رمضان, رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا جل جانا جل جانا رمضان یار مودو جل جانا تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تین سو تیس دن میں جو مردوں اور عورتوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ہر روزے کے بدلے میں ان گناوں کو جلاتا جاتا, جلاتا, جاتا جلاتا جاتا ہے جلاتا جاتا ہے جلاتا جاتا ہے جب آخری دن آتا ہے تو تمام گناہوں سے روزے والا پاک ہو کے باہر نکل جاتا ہے اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا جل جانا جل جانا, جل جانا کیا جلتا ہے ایک گنا جلتے ہیں دوسرا کیا جلتا ہے ایک نفس جلتا ہے جب اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر جو غلاستے جمع ہیں وہ جلتی ہیں وہ جلتی ہیں, وہ جلتی ہیں اور مادی طور پر بھی کیا جلتا ہے پورے جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں برشرت روزہ ہو ایسا نہیں کہ سہری ہزم نہیں ہوتی تو افطاری اتنی کھاتے ہیں افطاری کھاتے ہیں کہ وہ ہزم نہیں ہوتی تو سہری آ ہے سہری اتنی کہ وہ ہضم تو افطاری آ جاتی اگر کوئی دو چار گھنٹے بھوک ستا تو پھر سارا جسم اوور آل ہو جاتا ہے سارا جسم نیا بن جاتا ہے اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے روزہ اللہ سے جڑنے کا سبب ہے سومولی مانا اجزا بھی ہی روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود نماز کا بدلہ جنت ذکر کا بدلہ جنت ایمان کا بدلہ جنت تلاوت کا بدلہ جنت تعلیم و تعلم جنت اور روزے کا بدلہ اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں خود ہوں روزے کا بدلہ میں خود ہوں آنا اجزا بھی اور یہ قرآن دستر خان ہے جس میں ایک اور چیز بھی چنی ہوئی ہے جسے تم اور میں بھولا چکے ہیں وہ ہے ہادہ بلاس یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے اور ایسی چار سو آیات ہیں چار سو آیات ضمن فراہتن اشارتن جس میں اللہ اس امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب میرا قرآن اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے ایک آدمی کہتا میں تو انپڑ آدمی میں قرآن کیا پہنچاؤں گا بہت آسان قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا اور،, اور, اس کا، وہ، وہ ایک اور حکم ہے قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورت فاتح صورت فاتحہ کا خلاصہ ہے کنا و کنا صرف تیری بندگی صرف تیرے آگے سوال اگر میں اجاز صاحب سے کہتا ہوں بھائی اجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے تبلیغ عوام کا بھی کام ہے علماء کا بھی کام ہے یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے ہاں مسائل بتانا علمی رموز اثرار بتانا حدود شریعت بتانا یہ علماء کا کام ہے لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے سارے امت میں گورمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا کوئی عالم نہیں تھا ایم اے آنرس کر رہا تھا اس نے اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا منگالی تھا ستر کی بات پھر اس کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی گیا وہاں اس نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا اور ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا وہ اکیلا لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کرتا تھا اقبال ہوسٹل ایسے چوکور بنا ہوا ہے اس کے برامدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پھینکتے پانی پھینکتے ہوٹ کرتے مزاق اڑاتے اوئے صوفی اوے ملا اوئے فلانے اوئے فلانے رو سب کی سن کے ان کو دعوت میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جے تئندہ میرے کمرے جڑا میں تیری ٹنگا باندھ دیوڑی لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا یہ تبلیغ ہے کسی کو تم اوے کر دو نا تو تم سے موت تک بائکاٹ کر کے رکھ دے ہیں کون میں او آخن ہاں اور نبی کیا کرتے ہیں وہ پاؤں پڑھتے ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے میری طرح کے ممبر پہ تقریر کی اور چھٹی وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں ہا بلاس یہ ایک اعلیٰ چیز خان کے چنی ہوئی ہے یہ پیغام ہے ہا پیغام ہے بلاغ بلاغ بلاغ پہنچانے کے لیے پہنچانے کے لیے کدھر کدھر لناس لوگوں کو پہنچانے کے لیے کیسے پہنچائیں مسجد میں کوئی آتے نہیں کتاب کوئی پا... میں،, میں میرا والد میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی تو وہ مجھے نہ بزرگوں کی کتابیں دیتے بیٹا یہ کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو. ان کو نظر آتا جب اس کو میں نے لاہور بھیجا تو یہ الٹا سیدھا ہو گیا صحیح راستے پر نہیں ہے گیارہ سال میری عمر تھی جب مجھے میرے ابا نے لاہور بھیج دیا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں آگے اللہ نے میرا مقدر کچھ اور کیا تھا تو میں جب کبھی گھر آتا تو مجھے کہتے یہ کتابیں پڑھو اور میں دو صفے پڑھنے کے بعد میری ہمت جواب دی جاتی میں کہ میرا تو دلی کو نہیں پڑھنے کو میں کیسے پڑھوں تو میں ابے کے آگے کتاب رکھ کے بیچ میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا میرا پالا ہاں ہاں چنگا پتر چنگا کام کی جانا ہے تو میں ویج بدنی کی پڑھی جانا <laughs> تو اب کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں مسجد میں کوئی آنے والا نہیں کسی عالم کی محفل میں کوئی آنے والا نہیں درس میں کوئی آنے والا نہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں انہیں تم مسجد والا کیسے بناؤ گے گشت کے سوا جب تک تم جاؤ گے نہیں تمہارے کیسے بنے گے میرے پاس آئے تو میں ممبر پر بیٹھا میں کسی کلینک میں بیٹھا ہو تو میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے بڑا اچھا بلا گلناس یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے لہذا اسے پہنچائیں کہ بھائیو اللہ کی مان لو بہنوں اللہ کی مان لو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کسی اور کے آگے نام پھیلاؤ اس کو سیکھ لو یہ پڑھنے میں تو مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں تبلیغ میں بھی جاتا ہوں دس مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا ہوں بچوں تم پڑھ رہے ہو سیکھ نہیں رہے ہو پڑھنا اور ہے سیکھنا اور ہے میں تمہیں صبر کا مطلب پڑھاتا ہوں سکھاتا نہیں ہوں چونکہ صبر صبر کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے تکوا تکوے کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے توکل پڑھنے سے نہیں آتا تو گھاٹیوں سے گزر کے آتا ہے درگزر پڑھنے سے نہیں آتا درگزر کرنے سے درگزر آتا ہے تبلیغ میں ان صفات کو سیکھا جا رہا ہے پچھلے چھ بر اعظم میں یہ محنت پھیل گئی نہ کوئی اس میں خطیب ہے نہ کوئی بڑا علامہ ہے عام مسلمان ہیں لیکن دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آواز کو پہنچایا اس ایک آیت کی بنیاد پر لوگ سال سال کے لیے میرا اپنا بیٹا سال کے لیے نکلا ہوا ہے کہ باپ, باپ کب چاہے گا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں سے اچھلو چلو میں تو باپ ہوں میرا اتنا زیادہ بچوں سے تعلق بھی نہیں بن سکا کہ میں پھر رہا بہت زیادہ لیکن ماں تو ہر بچوں کے ساتھ اٹیچ ہے ماں کیسے چاہتی کہ میرا بچہ سال کے لیے میری نظروں سے میری نظروں سے دور ہو جائے یہ قربانیاں ہیں قربانیاں ہیں پھر وہ شادی شدہ ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گیا یہ میرے گھر کی کہانی اور ایسے لاکھوں انسان ہیں جو میں جبوتی جا رہا تھا جماعت میں اجتماع تھا دس دن کے لیے تو میرے برابر میں کس سیٹ میں ایک نوجوان آ کر بیٹھا میں نے پوچھا پاکستانی جماعت جا رہی تھی ایک سال کے لیے میں جبوتی جا رہا تھا دس دن کے لیے وہ جا رہے تھے ایک سال کے لیے تو میں نے پوچھا بھائی یہ تمہاری جماعت کا خرچہ کتنا ہے ایک سال کا کہا جی ایک لاکھ روپیہ میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو کہا جی میں سدا کے بازار میں بوٹ پالش کرتا ہوں تو تم نے لاکھ روپیہ کہاں سے لیا کہا جی میرے پاس تین جوڑے کپڑے تھے ٹوٹل میرا سرمایہ تین جوڑے ایک پہننے کا تین علاوہ تو میں نے وہ تین جوڑے چھ سو روپئے میں بیچ دیے اور وہ میں نے کہا یا اللہ میری اوقات یہ جی چھ سو روپے ہے اگر تو مجھے لے جانا چاہتا تو میں تیرے نام کو لے کے جانا چاہتا ہوں مجھے لے جاؤ نہیں لے جانا چاہتا تو مجھے قرضہ تو کوئی نہیں دینے والا میں تو غریب آدمی ہوں کچھ مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے کہاں سے میرے لیے لاکھ کا انتظام کیا مجھے میرے امیر نے کہا تیرے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور میں سال ملن کے ملن لیے ملن جا رہا ہوں یہ عجب و عجیب و غریب نمونہ وجود میں آیا کہ اپنی جیب پر زد ڈال کے اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر چار چار مہینے سال سال کے لیے دور دراز ملکوں میں جانا کہ ایک آدمی میرے اس سفر میں کوئی ایک نوجوان نوازی بن جائے کوئی ایک نوجوان کسی ایک سنت پہ عمل کر لے تو میرے سارے سفر کی قیمت ادا ہوگی کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے تو یہ کا ہے جس پر ایک آلہ کھانا چنا ہوا ہے جسے آج امت کھانے کو تیار نہیں کہ بی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے ہی نہیں جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے ہی نہیں پڑھو تو تمہیں پتا چل جائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو تو میرے بھائیو روح کا دسترخوان قرآن پاک ہے جو مختلف انواع کے کھانوں سے اللہ نے چن کر ہمارے سامنے سجا دیا ہے کہ ادھر سے کھاؤ حلال اور یہ بھی اعمال ہیں انہیں اختیار ہو تمہاری روح کی غذا ہیں کہیں توحید کا خانہ ہے کہیں رسالت کا ہے کہیں انابت کا ہے کہیں خشیت کا ہے کہیں علم کا ہے کہیں ذکر کا ہے کہیں اخلاق کا ہے کہیں کہیں کہیں قربانیوں کا ہے کہیں راتوں کے اٹھنے کا ہے کہیں طواف کا ہے کہیں حج کا ہے کہیں مینا کا کہیں مصطلفہ کا یہ سارا قرآن دسترخوان ہے اس میں ایک شان کھانا چنا ہوا ہے وہ تبلیغ کا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا اپنی جان مال کے ساتھ اپنی جان مال کے ساتھ اپنی جان مال کے ساتھ اور ان کی منت کرو ان کی گالی سنو ان کی کڑواہٹ ان کی کسیلی ان کی کڑوی باتیں سنو جیسے وہ نئی مدین ہماری سنتا تھا اور پھر گشت کیا کرتا تھا تو اتنا تو کوئی پتھر کوئی ہوتا ہے اتنا سنگ دل کے وہ بالکل آخر تک نہ نرمائے تو میں نے تو ایک دفعہ اس کو کمرے سے دھکا دے کے نکالا اگلی دفعہ دفعہ تو میں شرما گیا گیا انسانیت بھی کوئی چیز اچھا جی فرماؤ جی کا جی مسجد چلو میں کہ چلو بھائی <تصفح> हा, हा, हा, مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں زمانہ ہوا تبلیغ کا کام چھوڑے ہوئے پرندہ چھوٹا تھا تو آدمی نے پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیا اس کی آئی تو وہ پنجرے میں تھا اس نے سمجھا یہی میری کائنات ہے یہ دانا چگنا یہ پانی پینا یہی میری کائنات ہے پڑ پھڑانا اڑنا پروازیں چمن راہیں آشیانہ نا ہر جگہ بھول گیا جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو ایک دن شکاری کو ترس آیا تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا جا بچہ اڑ جا اپنے ماں باپ کے پاس اپنے چمن کی راہ اپنے آشیاں کا ہو جا اپنی لمبی پروازوں پہ اڑ جا تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں میں <سؤال> تو اڑ نہیں سکتا میں تو اڑنا بھول چکا ہوں اور اگر میں اڑ لوں تو مجھے اپنے گھر کی خیر خبر نہیں میں کس چمن کا پکڑا ہوا ہوں میں کس آشیاں سے اٹھایا گیا ہوں مجھے تو یاد نہیں ہے تو آج میرے نبی کی امت کا یہی حال ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں آج نے یاد نہیں کہ ہم پورے عالم میں دین پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اے اے اے ان ملکوں والوں نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ دیے آپ کو سارے شہری حقوق دیے ہر شے آپ کو ظلم سے بچایا اسلامی ملکوں میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کا ذرہ بھی یہاں نہیں ہے تو اس احسان کا بدلہ آپ کے ذمے نہیں تھا کہ ان میں کوئی جن دو زخم نہ جات یہ جنت والے بن جاتے یہ کلمے والے بن جاتے چلو ان کو چھوڑو جو اپنے نوجوان نسل یہاں غافل ہو برباد ہو گئے جی اللہ کے والے بن جاتے اللہ کے دین والے بن جاتے اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے بن جاتے یہ بھائیو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے ہم کوئی جماعت نہیں ہیں تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے اس کے تین جز ظاہر ہیں ایک جز چوتھا لفظوں میں نہیں مطلب میں موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ اتنا ہے یہاں کے پورا ہو جاتا ہے لیکن ایک ایک ایک جز ایسا جو ابھی باقی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو لفظوں میں نہیں معنی میں تو یہ کلمہ پڑھ کے بھی آدمی کافر رہتا ہے وہ ہے لا نبی یا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کو میں لفظوں میں نہیں لا رہا ہوں سو کہنا سننا کہ پیچھے میرے فتف ہو کی کھلوتے ہو کہ مول تارج میں کلمہ ہی بٹا گیا ساڑا جاک کے سنو جاک کے سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ختم ہو گیا لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر مطلب میں ایک مطلب اور پوشیدہ ہے جیسے تارک جمیل میں ایک اور تارک جمیل ہے جس کا نام روح ہے وہ نکل جائے تو یہ ڈیڈ باڈی ہے میت ہے تارک جمیل نہیں ہے لا نبی عباد میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں نبی ہے یہ عقیدہ اگر محمد الرسول اللہ سے نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کلمہ کفر بن جاتا ہے تو لا الہ اس کا تقاضا ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا اللہ اس کا تقاضا ہے اللہ کے آگے سر چکا محمد الرسول اللہ اس کا تقاضا ہے محمدی بن جا لا الا well. uh, اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد اللہ ہم چھپا نہیں سکتے الا اللہ اندر اترتا ہے محمد اللہ باہر چھلکتا ہے جتنا الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ باہر چھلک چھلک کے نظر آئے گا الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا محمد الرسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا تو لا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا إلّا اللہ, اللہ کے اگے سر جھکا۔ محمد الرسول اللہ محمدی بن, محمد بن جا یہ کلمے کا مطالبہ ہو گیا لا نبی لانبی آباد ہو لانبی اباد میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ میری بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا کیا مطالبہ ہے لا نبی بعدہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا مطالبہ ہے تبلیغ کا کام کر دعوت کا کام کر کہا جو مجھے تو خود کچھ نہیں آتا اتنا تو آتا ہے کہ بھائی اللہ کی مان لے یہ آتا ہے کہ نہیں آتا جا لوگوں کو کہے نہیں تیری برکت سے کتنوں کو ہدایت مل جائی رب مبلغ اوعا من سامے نظر اللہ حمر ان سمع مقالتی فبعاها ثم اداها کما سمعا فروب مبلکھن اوہ مسام ہے میرا نبی نے تو پہلے کہا تھا کہ تم میری بات لے کے جاؤ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تم سے سن کر تم سے زیادہ عمل والے ثابت ہوں گے تو تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میں ختم نبوت کی طرف سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی آخری نبی میں کلمے کی طرف سے بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں لا نبی ابا کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر میرا نبی آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو آگے پہنچانا میرے دل میں ہے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی اب تو اپنوں کو نہیں پتا میں ملتان ضلع میرا ضلع ملتان ہے اب خانوال ہو گیا نو شہر بھرا ہوا آبادی سے ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا سڑک پر اور لوگ گزر رہے بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے سی پتہ نہیں دوسرا گزرا او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا سائیں پتا کیا نہیں پھر تیسرا گزرا او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا سائیں پتا کیا نہیں اکیس آدمیوں سے پوچھا اکیس آدمیوں سے اکیس میں سے ایک نے بتایا محمد اللہ پھر میں نے پوچھنا شروع کیا دوسری جگہ دوسری جگہ میں نے پوچھنا شروع کیا نوجوان لڑکوں سے بھئی ہمارے نبی کا نام کیا کہا جی پتا کوئی نہیں کیا نام جی ہے تو میں کانپ گیا میں نے ایک لڑکے سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا جی پتا کوئی نہیں میں کہلماحمدا جی ہم میں کہا سنا. لائے لائے اللہ محمد اور رسول اللہ میں کہ اے محمد کون ہے کہ جی پتا نہیں کون ہے؟ جی پتا نہیں کون ہے؟ صحیح تو, تو یہ پہلے تبلیغ کے محتاج ہیں یہ پہلے تبلیغ کے حقدار ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو سنبھالو ورنہ نسلیں گم ہو جائیں گی تو میرے بھائی رمضان کی آمد ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے قرآن اترا تورات اتری زبور اتری انجیل ساری آسمانی کتابیں اتری اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح کہ لمحمل ہے قطعی عطن کوئی گناہ نہ کرے لمح یش رفی ہے مسکرن کوئی اس میں نشاور چیز استعمال نہ کرے لمحی بے بہتان کسی مسلمان پہ بہتان نہ باندھے تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو گوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا وہ مردوں سے بات کرے تو مرد زندہ ہو جاتے ہیں زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھڑ جاتے ہیں دوپٹہ ہوا میں لہرادے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اما جان ماں کا حق بتایا اسلام نہیں تو عورت کو عزت بخشی عورتوں کا مجموعہ ان کی نسبت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں اسلام نہیں تو عورت کو عزت بخشی مغرب نے تو عزت نہیں بخشی مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دا. ٹیشو پیپر بنا دیا ہے. اسلام نے عزت بخشی اس کا پہلا روپ بیٹی ہے یہ بیٹی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ اللہ نے آدم علیہ اسلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو مٹی کٹھی ہوگی پانی ڈالو ڈال گوند ہو گوند چھوڑ دو چھوڑ دیا وہ کالی ہو گئی بلبلے چھوڑنے لگی پتلا بناؤ کیسے بنا ایسے بناؤ ایسے بناؤ بنا دیا چھوڑ دو ننگا پتلا آدم کا چالیس سال پڑا رہا ہوں چلتی رہی دھوپ پڑتی رہی خشک ہو گیا رو ڈالی کپڑے پہنائے جنت میں ڈال دیا اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا مٹی کٹھی کر کے گندوا کے اور, اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں فرشتوں کو کیا ہوگی کی؟ اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں بے پردگی کس سے تھی تھا ہی کوئی نہیں تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے آدم کا بھی ہوا کا بھی دونوں ننگے ہوتے پھر دونوں میں رو ڈالتا پھر دونوں کو کپڑے پہناتا پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا نا, نا, نا, نا, نا، ایک تو انتظار کروایا انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایوے نہیں دیا جاتا کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا جنت اپے دے دی اور ہوا کا انتظار کروایا جنت کا انتظار نہیں کروایا کا انتظار کروایا پھر مٹی نہیں پت نہیں بنایا پانی نہیں ڈلوایا اور اسے اسے ننگا نہیں ڈالا بلکہ آدم کو سلا دیا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے کہ آدم تیری پسلی سے نکالا ہے ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے کہ ادھر دل ہے کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے ماں بیٹیوی بہن دادی خالہ جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے دل سے دور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی کلے گھابرے پھر دے آئے ہوا ویکھی تو خوش ہوئے کہنے کے کہ لئے کون تری بیوی آدم علیہ السلام کال کی تیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر مہر تو ادا کر کہنے کے کیا کہ میرے آخری نبی پر ایک درود پڑ دے مہر یہ مہر ہے اس کا مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھائی یوسف یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں اور عورتوں میں سب سے خوبصورت اما ہوا ہوا تمام مستورات جتنی پیدا گی جتنی پیدا ہوئی ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت ہوا ہے پہلے دن عزت سے پیدا کیا پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا اور حقوق رکھے اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا میرا میرا نبی میرا نبی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی دس بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی تو ایک صاحبی نے پوچھا رسول اللہ تین نہ ہو دو ہوں تو کہا دو کی شادی کرو تو جنت ایک نے کہا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو تو آپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب یہی بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بنتی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے نہیں دیتے یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے جیسے سود کھانا حرام ہے ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے یہ بہنوں کا چور ہے اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری یہ اس کی چوری کر گیا ہے جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی شہد لے کر گیا چھتر ستہتر کی بات رائن میں رائن مرکز میں ہی مدرسہ ہے مولانا جمشید صاحب میں نے کہا حضرت یہ جی شہد لایا ہوں کہاں سے لائے ہو کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے میں جی نے جی جی خود باغ میں لگا تھا آم کا میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک شہد کی بوتل اس وقت دس روپے کی آ جاتی اور کتنا گہرا سوال کیا یہ نہیں کہا ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے تو میں نہیں لوں گا یہ مطلب تھا ہاں بھائی تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں ہوتی تو کوئی نہ دیتے صرف دو بھائی تھے ساری جائیداد دو بھائیوں کی تھی تینے ان لگا چا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہا میں جمعیا ہی کوئی نہ ہوں اس لیے میرے کو لکی पूछी जाना मेरे जमण तू پہلی دی گل نہ پوچھو میرے کو تو پھر ہنس پڑے کہا اچھا ادھر رکھ دو تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اس پہ جنت واجب ہو گئی پھر یہ بیٹی بیٹی سے بہن بہن سے بیوی پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لو کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا تہجد پڑے جہاد کرے تبلیغ کرے ذکر کرے مراقبہ کرے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو کام کرے ایک اخلاق اچھے کرے ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے اس کو الگ کیوں کہا ہے کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان میرا معاشرہ جو زمیندار معاشرہ ہے وہ باہر ہیں زمیندار ہیں اور بڑے سخی ہیں بڑے مہمان نواز ہیں لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے کون نہیں چاہتا تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو ایک اخلاق اچھے کرو ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو پھر بیویوں کو بھی سمجھایا برابری توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کر ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں پھوڑے نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو خامند کا حق ادا نہیں کیا لو انسلت خمسا سامت شہ رہا حسنت فرجہ دخلت میں جنت میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے پانچ نمازیں پڑھیں رمضان کے روزے رکھے خامد کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی عزت میں خیانت نہ کی تو جب وہ آئے گی تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اللہ فرمائے گا جدر سے چاہ چلی جا جنت تیرے لیے ساری حلال ہے یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشا کی نماز کے مسلے پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا میں کہتا ہوں مجی حکم میں پھر پڑوں گا آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ ہارسا بن نومان ہیں میں نے کہا ہارسا وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے تو ان فرشتوں نے کہا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے ہارسا جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنا کدا لکمل بر کدا میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے یہی ہوتی آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے اس کا نام ہوگا اویس اس کا قبیلہ ہوگا عامر اور اس کا خاندان ہوگا کرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے بائیں طرف یہ یہ نقشہ ہے قبروں کا ایک کال کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں سیدھے ابو بکر الٹے ہاتھ عمر اور ایک کال یہ ہے یہ اللہ کا رسول یہ ابو بکر اور یہ عمر اس طرح کر کے اور ایک کال یہ ہے ایک کال یہ ہے اس طرح یہ میرے نبی کی قبر پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر یوں تین قبریں ہیں یا یہ ہے تو بہرحال وہ روزہ رسول میں ہے عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا تو جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں <apostlemême> اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا تمہاری مائیں زلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے یہاں دو سب کراؤن جانتے ہیں کراؤن اللہ معاف کرتے تھے آج عمر کا زمانہ آ گیا ہر سال حج کرتے تھے ہر سال حج میں اعلان کرتے کوئی کوئی اویس بنی عامر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا ایک سال ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سورے حج اکٹھے کر لی جبل ابی کو بیس کے سامنے کھڑا کر دے گا بھائی سورے کھڑے ہو جاؤ آ بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ تو یمن والے کھڑے آ بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ بنو عامر کھڑے رہو تو بنو عامر کھڑے ہو گئے پھر سارے بنو ہاں بیٹھ جاؤ کرنی کھڑے رہو تو ایک کرنی کھڑا رہا ایک باقی سارے بیٹھ تو عمر جا بھائی تو جب کرنی ہے کا جی ہاں کا ویس کو جانتا جی جانتا تو میرا سگا بھتیجا جائے میرے سگے بھائی کا بیٹا پر وہ تو پاگل سا ہے آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں تو حج عمر رونے لگے کہنے کے پاگل وہ نہیں تو ہے یہ بتا وہ حج میں آیا کہا جی آیا ہے کدھر ہے کہ وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے ارفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ تو انہوں نے نماز مختصر کر دی تو انہوں نے پوچھا حضرت پوچھا بھائی کون ہو کہا جی مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ اللہ کا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو وہ کہنے گا تو توں میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں یہ جی تو میں سے نا دیکھا بھی نہیں پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابھی طالب تو وہ پھر ایسے کاپ گئے کہ لئے میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو نہیں پہچانا میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میرا نام میری ماں نے اویس رکھا تھا نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے تو سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کر وہ رونے لگے آپ میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں کرنی پڑے گی ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتے ہیں تو اللہ لبے کہتے صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے تباہ ہو گئے تو از عمر نے دعا کروائی پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کی ان کے لیے یہ ماں ہے ماں ہے ہر روپ میں عورت معزز اور محترم ہے میں سن دو ہزار میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک ہو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو تو اس لیے میں سفر کرتا ہوں بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کی وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے کہ اذ انتم الدنيا وهم اسفل لو توعدتم اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا ہوں میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا ہر شاید بدل گئی ہے میں نے ایک بدو ڈھونڈا اللہ نے مجھے ملایا میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ ادوت القسو ادوت الدنیا ورق و اسفل تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار, بے شمار کتاب تو اتنا سا دیتی ہے اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے تو میں نے سیرت کی کتاب میں یہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی چھ سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی پچیس سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی اور قافلہ کے آتا تین افراد ایک میرا نبی ایک ام ایمن ایک والدہ ماجدہ یہ تین افراد ہیں اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا تو سن دو ہزار میں میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی پاکستانی ملے ان سے کہا بھئی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی تو ہم معذرت خواہیں ہم نہیں جا سکتے تو میں بڑا مایوس ہوا تو واپسی کر لی تو ایک پیٹرول پمپ پہ میں نے گاڑی کھڑی کروا دی پھر کھڑے ہو گئے پھر میں نے دعا مانگی اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے مجھے پہنچا دے وہاں تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تن کے کا سہارا میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلا پتہ کرو تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے کا جی معلوم ہے آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں کا نہیں ادھر پولیس پکڑتی ہے آپ کہاں سے آئے ہیں جی ہم پاکستان سے آئے اچھا تمہارا نام کیا ہے سلمان یہ افضل وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا وہ اس کا کیا نام ہے ابھی اللہ کا نظام چلا رہا ہے کہنے کا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے وہ ایسے طارق وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے ہاں یہ وہی ہے اس کی تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا کو پانچ کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے پھر اندر اترے اور پانچ کلومیٹر اندر پانچ دس مجھے یاد نہیں ہے ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر ادھر ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر پتھروں سے ٹک کر جھاڑیوں میں پھنس گئے الجھتے الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی اس نے گاڑی روکی پھر ہمیں لے کے پیدل چلا پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی جنگل جنگل ویران سنسان چودہ سو سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا سن میں وہاں حال ایسا تھا تو میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تو مجھے نظر کو نہیں آیا پہاڑ کالے سور ڈوبنے کو تھا تو ادھر افق پہ اندھیرا ادھر پہاڑوں کی سیاہی ادھر واقعہ سو گوار میں نے بڑے بڑے سفر کے میں بیت اللہ کے اندر دو دفعہ داخل ہوا ہوں لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنا کی قبر پہ میری حیثیت کاش تم دیکھو جاکے تمہیں حوصلوں کی وادیوں میں کیا خبر تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے چھ برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی ہارٹ اٹیک ہوا غالباً ہارٹ اٹیک ہوا پتہ نہیں کیا وہ بچوں کی اچانک موت تھی تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا مجھے ہوا اٹیک مارچ میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی وہی کیفیت کتابوں میں حضرت امنا کی لکھی ہوئی ہے تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچاؤں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی تو وہ حضرت تامنا پر درد کی شدت ہی بولا نہیں جا رہا تھا اور میرے نبی کہتے اما اما آگے جواب نہیں آ رہا پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے ہر زندہ نے مرنا ہے ہر نئے نے پرانا ہونا ہے لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا اور آنکھیں بند ہو گئی پچیس برس کی عمر میں تو شادی ہوتی ہیں یہاں پچیس برس میں کہانی ختم ہوگی دی اینڈ اینڈ ہو گیا وہاں سے دس میل دور ہے بستی پتا نہیں کس نے آ کے کبر بنائی پتھر جمع کی کھود کے یا اوپر اللہ ہی جانتا ہے چودہ سدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آکر وہ کبر کن لوگوں نے آکر وہ قبر بنائی لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت احمد نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے وہ نہیں تھے تو انہیں ادھر ادھر دیکھا لوگوں کے اندر آپ نہیں ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی تو ام ایمن پیچھے گئی ہیں تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور قبر کو یوں جب تھا اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے معلوم ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا واہ یا رسول اللہ باپ تو دیکھا ہی نہیں چھ سال کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی کہا اماں تجھے معلوم تھا نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی میں تیرے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا یہ ماں سے باتیں ہو رہی اور نہیں پتا کہ یہاں بس مک گئی گا کہانی تو میں احمد نے پکڑا کہ میرے بیٹے اٹھو کہ نہیں اماں یہ بھی ماں ہیں انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے میرے نبی کو آٹھ عورتوں نے دودھ پلایا ہے ان میں ایک ان میں احمد بھی ہیں تو کہا نہیں مجھے چھوڑ دو میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا زبردستی کھینچا ہے اللہ کے میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے ہزاروں دفعہ اور میں ہر دفعہ روتا ہوں ورنہ آدمی دو چار دفعہ سنا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں وہ میں نے پڑھا نہیں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے میں نے سفر کیا میں اس کی وحشت سمجھتا ہوں تو وہ کیا دکھ بھری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی اور جب آپ نے حج کا سفر کیا حج کا سفر کیا کتنے سال گزر چکے پنس، چھپن سال گزر چکے چھپن سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے تقریبا ستاون سال ست، تریسٹھ سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے چھ برس کی عمر تھی ستاون سال گزر چکے ہیں اور آپ نے اب کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے اب کے آگے جا کر وادی میں شہر میں لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو سو ستر ہزار کا مجمع تھا اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے جیسے چھوٹا ماسوم بچہ نہیں روتا یوں گھٹنوں میں سر دے کے ہوں ہوں کر کے آپ کے رونے کی آواز زور تک آ رہی تھی اپنی ماں کا غم ستاون سال کے بعد بھی تازہ ہے وہ فرے بخور شاہی جو پلا ہو کر رسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی جو حوصلوں میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے ماں کیا ہے باپ کیا ہے محبت کیا ہے صحیح بات ہے تو میں آپ بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو کتنے ہمارے ملک پہ فتنے آ رہے ہیں کبھی حکمرانوں کے فتنے کبھی آپس کے فتنے کبھی آسمان کے فتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ توبہ ہی ایک حل ہے جس سے یہ دروازے بند ہو سکتے ہیں اگر اللہ دروازے بند نہ کرے تو ہم نہیں کھل. ہم نہیں بند کروا سکتے اور وہ اس وقت اس کی پکڑ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں نیت کرتے ہو توبہ کی کہو یا اللہ میری تو اللہ میری یا اللہ میری توبہ میں تین دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ آخری دفعہ اللہ کرے آپ کے دل سے نکلے آپ کا اندر بولے یا اللہ میری توبہ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو اس کے لیے وقت لگاؤ اس کے لیے دنیا میں پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھرنا آپ کی اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا آپ کے ذریعے سے سارے عالم کی ہدایت کبھی اللہ تعالی فیصلے فرمائے گا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تراوی کا اہتمام کرو قرآن شوق سے سنو اور رمضان کے روزے اگرچہ آپ کا روزہ لمبا ہے تو آپ کا ازر بھی اس کے برابر ہے جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے اتنا بڑا ازر آپ اللہ تعالی سے پانے والے بنیں گے جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے اتنا اللہ سے وہ لینے والا بن جاتا ہے رمضان میں اللہ نے فیصلہ کیا تھا بدر کا بھی اور فتح مکہ کا بھی تو سحر اور افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سحری کے وقت ہم کھانے میں لگے ہوتے ہیں افطاری کے وقت افطاری میں ہوتے ہیں یہ دونوں وقت اللہ نے دعا کی قبولیت کے رکھے ہیں ویسے تو رمضان کے سارے اوقات سارے ایام دن رات قبولیت کے ہیں لیکن خاص طور پر دو وقت انتہائی قبولیت کے ہیں ایک سہری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت تو پانچ منٹ اللہ سے دعا کر لیا کرو سہری میں بھی دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیا کرو مانگ لیا کرو پانچ منٹ مانگو افطاری میں مانگو اور سارے عالم کے لیے اپنے لیے انسانیت کے لیے ہدایت مانگو دلوں کا بدلنا مانگو زند دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو یہ جہان بھی مانگو وہ جہان بھی مانگو تو سارے باعث کی نیت کرتے ہو نا جب چھٹیاں ہوں تو چار مہینے تبلیغ میں پھیرو چالیس دن کے لیے یہاں اندرون ملک پھرو چار مہینے کے لیے ہندوستان والے ہندوستان جاؤ پاکستان والے پاکستان جاؤ اور یہاں مقامی طور پر ویکینڈ تین دن کے لیے اللہ کے راستے میں پھرو کہ یہ پھرنا تربیت کا ایک پہلو ہے اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی اس کے بغیر سیکھنے کے مرحلے سے انسان نہیں گزرتا سیکھو گے تو اللہ تمہیں سکھائے گا سیکھو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا سیکھنے کی نیت کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں وہاں سے علم دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیے ہیں کہ یہ ملک جہاں اللہ کا نام کوئی نہیں تھا اللہ نے لوگوں کو دنیا کمانے کے لیے بھیجا اپنے ملکوں میں فقر پیدا کیا اسلام میں ملکوں میں فقر اور ظلم دو چیزیں ہوئیں تو لوگ پریشان حال ہو کر اپنے ملکوں سے نکلے رزق کی تلاش میں کوئی امریکہ گیا کوئی افریقہ گیا کوئی یورپ گیا کوئی ہاسلینڈ میں آیا کوئی ڈنمارک میں چلا گیا کوئی اٹلی میں چلا گیا کوئی اسپین میں چلا گیا کوئی انڈونیشیا میں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا اب یہ آب لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہو اسلامی غیر اسلامی ملکوں میں میں उधर میں گیا تو وہاں ماشاءاللہ اتنی یہ جتنا یہ آپ کا پلر ہے اس سے ادھر اور یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی لمبی مسجد کچھ سو آدمیوں کے نماز کے کی گنجائش کی مسجد آلٹا میں بنی ہوئی ہے اس سے اگلا شہر جانز وہ وہ آخری وہ نارتھ کیپ بنا ہوا ہے اس میں چھوٹا سا شہر ہے وہاں گیا تو وہاں بھی مجھے ملے اللہ کے فضل سے ان کا ہم پندرہ کے قریب مسلمان یہاں موجود ہیں اور نمازیں زندہ ہیں ذکر زندہ ہے تلاوت زندہ ہے تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گاڑ دیا ہے پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے وائرنگ ہو رہی جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کا کوئی بڑا کام نہیں ہے کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے تارک جمیل کیا لائے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے گا اللہ جب ہوا چلائے گا تو پھر ایسے چلے گی کہ جیسے موسم بدلتے ہیں ایسی دنوں کی دنیا بدلتی چلی جائے گی اور ہدایت کی ہوا چلتی چلی جائے گی اور دل بدلتے چلے جائیں گے آپس میں الفت و تو محبت سے رہنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو تو انشاءاللہ اس کے سارے بھائی نیت کرتے ہو فسل اعلی سید و مولانا محمد ان کما انت الحل بنا کا ضعیف کمزور بندے ہیں اور یا اللہ ہم تیرے دربار میں توبہ کی ہے تمہاری تو توبہ قبول فرما لے یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ فرما ہمیں دھکا نہ دے یا اللہ تو ہمارا آخری سہارا ہے تو نے بھی ہمیں دھکار دیا ٹھکرا دیا تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے میرے آقا ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دیں تو اس کے لیے کوئی آسرہ نہیں رہ جاتا تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے ہم تیرے قدموں میں پڑھتے ہیں تیرے دربار میں تیرا سایہ چاہتے ہیں تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے کہیں تیری طرف سے عذاب اور آفتے ہیں کہیں دشمنوں کے ہاتھوں سے دوری دھار کے خنجر ہیں ایسا مشکل وقت یا کبھی تیرے محبوب کی امت پر نہیں آیا ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اور تیرا نبی بیٹھ کے آنسو بہانے لگ گیا تھا میرے مولا میرا مولا ادھر تو گرم نہیں کٹ گئی ناراضگی ہے کہیں پانی پہ قابو ہو جاتے ہیں کہیں زمین میں زلزلے آ جاتے ہیں کہیں تیری ناراضگی کے مندر سامنے آتے ہیں. اے میرے آٹا ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹا ہوا ہے نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ تو نے ہمیں بلایا ہم کوئی نہ آئے نے ہمیں سنایا ہم نے کوئی نہ سنا تو ہمیں سمجھاتا رہا ہم نے کوئی نہ سمجھا ہم تیری راہوں کو چھوڑ کر شیطان کی راہوں پہ چلے اپنے نفس کے غلام نہ لیں ہم رسوہ ہو گئے اے کریم آقا یہ تو پانیوں کے سیلام ہیں تو ہم سب کو پتھر مار مار کے حلا کر دے تو ہمیں مندر اور خنزیر بنا دے تو ہمیں آگ میں جلا دے تو بھی تجھے حق حاصل ہے کہ ہم نے تیری نہیں مانی نفس و شیطان کے مان کر چلے ہم نے تیرے نبی کی قربانیوں کو بھی ٹھکرا دیا ان کی یا اللہ مہربانی کو بھی ٹھکرا دیا ان کے آنسو کو بھی بھلا دیا ان کے طائف کے پڑے ہوئے پتھر بھولے انہیں عہد پہاڑ میں ٹوٹے ہوئے ان کے دانت بھولے اے کری مولا تیری طرف سے یہ تیری طرف سے یہ ہیں تیری طرف سے یہ تھوکریں حق ہیں حق ہیں پر یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں مہربانی کر دے تجھے پتا ہے نا تیرا نبی بہت روتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اسے یا اللہ اپنی امت کی دنیا کا بھی درد تھا اور آخرت کا بھی درد تھا تیرے نبی کا فرمان پہنچایا اللہ کہ تیرا نبی نماز مختصر کر دیتا تھا بچے کا رونا سن کر یا اللہ تو بچے پانیوں میں پہ گئی اللہ کتنوں کے لال پانیوں میں بہ گئی کتنے کا سازو سامان بے گیا, تیرے محبوب کی امت کرو, ناراض پانی تیری مت ہمری مت زمین تیری ہے آسمان تیرا کیا وہ ہوتا ہے جو تھی وہ نہیں ہوتا جو تو نہیں چاہتا ہم گناکار ہیں قس مانگتے ہیں ہمیںنا بھی کر دے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہ درگزر فرما دے آلّہ اپنی آزاد کے فیصلے واپس لے لے آئے تیرا نبی ہوتا تو کتنا روتا یا اللہ آج تیرا نبی ہوتا تو کتنے آنسو بہاتا یا اللہ اس سے کتنا دکھ ہوتا یا اللہ تجھے معلوم ہے اسے اپنی امت سے کتنا پیار تھا کتنا عشق تھا وہ اتنا رویا کہ تو نے کہا فَدَا تَلَا وَنَفْسُ قَالَيْهِمْ مَحَسَلَا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے یا اللہ آج وہی امت مصیبتوں میں ہے تبایوں میں ہے حلقتوں میں ہے تیرا فرمان حق اور سچ ہے مصیبت کا سبتوں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے پر ہم آج معافی مانگتے ہیں معاف کر دے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اسے تو خیر کا مہینہ بنا دے اسے تو فتوحات کا مہینہ بنا دے اسلام کی عزت کا مہینہ بنا دے اسلام کی بلندی کا مہینہ بنا دے اسلام کی سرفرازی کا مہینہ بنا دے دین کے پھیلنے کا مہینہ بنا دے بدر والا معاملہ زندہ کر دے یا اللہ فتح مکہ والا معاملہ زندہ کر دے اے کریم آقا سارے عالم میں تیرے محبوب کی امت مصیبتوں میں گرفتار ہے پریشانیوں میں گرفتار ہے اے کریم آقا تو مہربانی کر دے یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے یا اللہ یا اللہ ہم اولاد کی طرف سے پریشان اولادیں باغی میں الگی میں ناچاکیاں زندگی میں بے برکتیاں کاروبار میں بے برکتیاں اوپر سے تیری ناراضگیاں اوپر سے دین سے دوری اوپر سے غیروں کی کاٹ اے کریم ہم تو تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تجھے اپنا حال سناتے ہیں تجھے کھل کے سناتے ہیں ہم مخلوق کے آگے ہاتھ کبھی نہیں پھیلایا مخلوق کو کبھی اپنا حال نہیں سنا تجھے سناتے ہیں تو سن, یا اللہ تو سن لینا یا اللہ اور تو تجا میرے اللہ تو دے میں آ رہا ہوں کہ تیرے آنے سے یہ دکھ درد دور ہوں گے تیرا ارادہ ہوگا تو یہ فضل کے فیصلے ہوں گے تو ارادہ نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی طاقت تو سے کون ٹکت دے سکتا ہے تو سے کون لڑ سکتا ہے ہم گناکار ہیں قصور وار ہیں کمزور ہیں مانتے ہیں یا اللہ تیرے ہر حکم کو توڑا تیرے نبی کے ہر طریقے کو توڑا لیکن یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، یہ دیار غیر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی یا اللہ یہ تیری طرف سے نشانی تو ہے کہ تیری طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہونے کو ہے کرے کری مولا تو جلدی کر دے یہ فیصلہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے ان گناہ گار آین کو مٹتے ہے ان آنکھوں سے اپنے کا زندہ ہونا دکھا دے دینا والوں کو دکھ میں دیکھا خوشیاں یہ سارے کالے اور گورے تیری مخلوق ہیں تیرا یا اللہ یہ آج تک ایمان سے اللہ محروم ہیں یہ دھرتی معروم ہے یا اللہ تو ہوا چلا دے کہ ان کے دلوں کا رخ تیری طرف پھر جائے اور ان دھرتیوں میں بھی تکبیر کی صدایں زندہ ہو جائیں کلمہ گونجنے لگے ہر نوجوان کو چلتا پھرتا محمدی بنا دے ہر عورت کو چلتے پھرتے اپنے اماں خدیجہ کا نمونہ بنا دے ہماری عورتوں کو حضرت خدیجہ کا طریقہ دے ام حضرت فاطمہ حضرت بی عائشہ بی کا طریقہ دے ہمیں اپنے محبوب کی زندگی عطا فرماؤ ہمیں چلتے پھرتے محمدی بنا دے ہماری آپس کی نفرتیں مٹا دے عدابتیں مٹا دے رنجشیں مٹا دے یا اللہ ہماری دنیا بھی با کر دے ہماری آخرت بھی با کر دے جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما جب ہم جانے لگے تو ہمیں دھتکار نہ دینا یہ کلمہ ہم سے واپس نہ لے لے یہ ہماری ذاتی ورستت نہیں نے اپنے فضل سے عطا فرمائے تو چاہے تو زندگی میں واپس لے لے اور چاہے تو مرتے میں واپس لے, لے ہمارا کوئی زور نہیں ہارا کوئی بس نہیں بڑے بڑے لوگ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ سکے اے کریم آقا جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو اسی شہادت کے کلمے پر ہمارا اختتام ہو اسی پر ہمارا خاتمہ ہو کہ ہم پوری دنیا کو تیری توحید رسالت تیرے حبیب کی رسالت پر تیری توحید پر گواہ بن کے جا رہے ہوں ہمیں ایسی پاکیزہ موت عطا فرما قبر کو ہمارے لیے جنت کا واغ بنا اس کے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے سے یاد کر اس کی وحشتوں سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے زیر زمین جانے سے بڑا خوف اتا ہے یا اللہ پر جس کے لئے تو جنت کا باغ بنا دے اس کے لیے تو قبر وہ بہترین محل بن جاتا ہے تو تمہاری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور یا اللہ جب حشر کے میدان میں تو آئے گا تیری جنت آئے گی تیری دوزخ آئے گی اچھے بھی آئیں گے बुरे بھی آئیں گے تیرے فرشتے بھی آئیں گے پھر تو ایک اعلان کرے گا وقتال جوہو اجر مجربو مجرموں کو الگ کر دیا جائے تو یا اللہ ہمیں پکڑ نہ لینا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دینا ہمیں ہتھ کڑیاں بیڑیاں نہ لگا دینا ہم سے درگزر کر دینا درگزر کر دینا یا اللہ درگزر کر دینا اپنے محبوب کے آنسوں کے تو فید اس کی دعاوں کے تو فید اس کی اہونسس کیوں کے تو فید ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دینا ہمیں آخرت کی پکڑ سے بچا معیشت کے دن کی سختی گرمی سے بچا جہنم کی آگ سے بچا سرات کی تنگی سے بچا اس کو روشن شاہرا بنا دے اپنے حبیب کا جنت میں ساتھ عطا فرما یہ اتنے بھائی بہن مستورات مرد عورت و لائیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے ہمارا اکرام کیا اپنی مسجد کو کھولا تو ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما انہیں قدم قدم کامیابیاں نسرتیں عطا فرما قدم قدم تائید غبی شامل حال فرما ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما اور یا اللہ یہ جی جتنے بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا سدائیں دعائیں ہیں ان کو خیر بنا کر ان کے حق میں تو قبول فرما اور تمام شرور کو ان سے دور فرما یا اللہ ان سے راضی ہو جا ان سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا کو خیرت دنیا بھر آخرا یا ارحم الرحمین و اللہ تعالی البیر کریم آمین الرحم